Ahmadiyat zindabad zindabad احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدی زندہ باد احمدیا زندہ باد آج چراغا ہر گھر میں ہے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 محضی محضی زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہندی ہے آ چکا آئے کان اور کوئی اب آنے والا آ چکا احمدی ہے زندہ باد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 قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ بار احمدیا زندہ باد احمدی زندہ بار احمدیا زندہ بار احمد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد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 ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين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 <سؤال> من يشاء <والله> <سؤال> یہ اللہ کا فضل ہے وہ اس کو جسے چاہتا ہے یا عطا کرتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے صلی اللہ <سؤال> salle hala Salli ala habibina Salli ala habibina من بسم اللہ ثمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت سامعین یہ پروگرام در تسلسل ہے ہمارے اس پروگرام کا جو آٹھ بجے شب ہم نے ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر شروع کیا تھا اسٹوڈیوز میں آج میرے ساتھ مہمان ہیں مکرمہ محترم امتیاز احمد سرا صاحب اور اسی طرح سے مکرم صادق احمد صاحب پروگرام جب ہم نے شروع کیا تھا آج تو موضوع تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ ول وسلم اور ہم نے بات کی آپ کے سامنے جماعت احمدیہ پوری دنیا میں الحمد اس وقت یہ دن ہے جب جلسہ ہے سیرت النبی منعقد کیے جا رہے ہیں پروگرام کا موضوع یہ نہیں تھا کہ ہم نے جلسے منعقد کیے بات یہ تھی کہ سیرت کے حوالے سے آج کے دور میں ضرورت کیا ہے کس طرح کے جلسے منعقد کیے جانے چاہیے اور ان میں کون سے موضوعات پر بات ہونی چاہیے اور ان موضوعات کو کس طریقے سے آج کی زندگی کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے اس میں ہم نے کچھ مہمانوں کو مدعو کیا جو ٹیلی فون لائن پر ہم نے لیا جس میں ملٹن سے اسفن سلیمان صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ ہیملٹن سے اسی طرح سے مصور باجوا صاحب تھے اور مکرم و محترم مرزا محمد افضل صاحب نے ہمیں بتایا کہ بیری میں جو کل جلسہ ہوا تو وہ کس طرح سے گیا امتیاز احمد سرا صاحب اور صادق صاحب نے ہمیں اپنے اپنے, اپنے وان میں اور مسیساگا میں جو جلسہ منعقد کیے گئے ان کے بارے میں بتایا اس کے ساتھ ساتھ سامع ہم نے کچھ آپ کے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کیے سوالات کے حساب سے اگر تھوڑا سا ہم ریکیپ کر دیں صرف امتیاز صاحب آپ نے جواب تو دے ہی دیا ہے لیکن ٹورنٹو سے ہمیں علی صاحب نے سوال کیا تھا اور کہنا ان کا یہ تھا کہ اس بات سے انکار ہم نہیں کرتے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں آپ زکوٰۃ دیتے ہیں چلیے یہ سب آپ کرتے ہیں لیکن اگر آپ ایک بڑی بنیادی سی بات ہے کہ آپ ایک اور نبی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور شخص کو نبی مان لیا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس جب آپ کرتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ کی یہ نمازیں روزے وغیرہ کسی کام کے نہیں رہے اور انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی کہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے 99 قوانین تو ٹریفک کے معنے اور ایک لال بتی آپ توڑ دیں پھر آپ کہیں کہ یار مجھے سزا بھی نہ ہو اور مجھے ڈرائیور مانا جائے تو وہ سوال آپ جواب دے رہے تھے اگر مختصن بتا دیں کچھ ہمارے وہ وسامین جو جنہوں نے ہمیں اس فریکوینسی پہ جوائن کیا وہ بھی سن لیں گے اور پھر صادق صاحب آپ کی طرف آئیں گے ایک سوال آ, ہمارے پاس تنویر صاحب کا ہے جو آپ کے لیے تھا جی امتیاز صاحب ہاں شکریہ بہت بہت آ, السلام علیکم و اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال دراصل یہی ہے کہ وہ آپ علی صاحب نے یہ کہا کہ آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں اس وجہ سے یہ مناسب بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ دراصل اس کو دیکھا جائے کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی ایک نبی کے آنے کے قائل ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی آ سکتا ہے تو جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے ہمارا ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں دونوں گروہ کہ نبی آ سکتا ہے ٹھیک ہے اب کون آ سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مرتبہ نبی اللہ کے الفاظ استعمال کیے ہی ہیں تو نبی آ سکتا ہے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآنِ کریم میں بارہا مرتبہ یہ بیان فرما چکا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ وہ رسول اللہ بنی اسرائیل وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بھیجے گئے تھے ٹھیک ہے تو ہم چونکہ ان کی وفات ہو گئی ہے اور فوت شدہ انسان کبھی واپس دنیا میں نہیں آتا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت, سنت ہے اور آ, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اب بات رہی کہ رضی اللہ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو پھر کس نے آنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیش گوئیاں ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ آپ کا امام ہوگا اور آپ ہی میں سے آئے گا امامکم منکم من وہ تمہارا امام ہوگا تم میں ہی سے آئے گا اور امتی ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب کادینی مسیح ماؤد و مہدی اماؤد علیہ وسلام وہی مسیح ماؤود ہیں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم थीक نے थीक پیش سلام. کوئی بیان فرمائی تو یہ مماثلت ہے مماثلت اس طرح ہے کہ امت موسوی میں ایک آخر میں ایک مسیح ماود آئے اور انہوں نے ان کی جو شریعت تھا ان کا احیاٰ کیا ان کو یہودیوں کو دوبارہ راہ راست پر لے کر آئے اسی طرح امت محمدیہ کے آخر میں ایک مسیح ماود آئے گا جس طرح امت موسویہ میں آئے اور وہ مسلمانوں کو واپس اسلام پر لے کر آئے گا اور دین کا حیا کرے گا اور شریعت کا قائم کرے گا بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب اور علی صاحب بات یہ بھی ہے کہ یہ تو ہم نے ایک ایک آپ کو بڑا آسان سا رخ سمجھا دیا کہ کیوں مانتے ہیں تو یہ تو بات سمجھ میں آنے والی ہے اب اگلا سوال فوراً ذہن میں جو دو آتے ہیں وہ یہی آتے ہیں کہ کیا جو عیسیٰ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہیں یا نہیں کیونکہ جماعت احمدیہ کا یہ سب سے بڑا ایک کلیم کہہ لیجئے آپ ہے جس کو قرآن سے حدیث سے تاریخ سے ہر ایک لحاظ سے الحمدللہ جماعت احمدیہ اس کو ثابت بھی کرتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت جب سوال کیا جاتا ہے زندہ ہیں یا وفات پا گئے اگر تو وہ وفات پا گئے تو پھر اگلا سوال اٹھتا ہے کہ آنے والا کون ہوگا تو جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا ایک پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ پہ جو صداقت حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح معود و مہدی معود مہد علیہ صلاحۃۃ والسلام پر کیا جاتا ہے اور آج بھی آپ اللہ کے فضل سے ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ باتیں روز روشن کی طرح عیاں ہو رہی ہیں کہ اگر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے اور جماعت احمدیہ کے کردار کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں اور علماء کو دیکھتے ہیں جو ان کا کردار ہے جو ان کا حال ہے تو یہ سوال لازمی ذہن میں آتا ہے پھر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے جس کو سب کے سب لوگ جانتے ہیں کوٹ کرتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ امت محمدیہ اگر یہودیوں کے بہتر فرقے تھے تو پھر امت محمدیہ تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ اس میں سے آگ میں پڑھنے والے ہوں گے اور ایک فرقہ ہوگا جو ناجی ہوگا جس کا ذکر کیا تھا حدیث میں تو یہ بحثیت ہے مسلمان میرا آپ کا ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور غور کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں تو یہ سوچ کا دروازہ ہے آپ مزید سوال ہوں تو ضرور آئیے گا اس سے پہلے کہ ذکر چونکہ حضیثہ کا ہی شروع ہو گیا اور اسی کی ہم بات کر رہے ہیں ایک سوال لے لیتے ہیں صرف ایک سوال اس کے بعد پھر ہم آ, ایک کال ہے ہمارے پاس کال جس کو ہم نے ویٹ کرایا ہے پھر ہم طرف آئیں گے تنویر صاحب تھوڑی سی معذرت آپ کے سوال کے جواب میں تھوڑی تاخیر ہو رہی ہے راجہ مبین صاحب ہیں میرے ساتھ انہیں آنیر لیتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ راجہ صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام اللہ جی راجہ صاحب آپ اونی ہیں آپ کا سوال میرا ایک چھوٹا سا سوال بھی ہے اور آبزرویشن بھی ہے جی کہ جب بھی سوال کیا جاتا ہے ختم النبیین کے مسئلے پہ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو اس کے جواب میں ہم ہمیشہ علماء اکرام یا جتنے بھی بات کرنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنا جو مختلف ترجمے ہیں یا اس کا مطلب یا جو بھی جماعت کا پوائنٹ آف ویو ہے بجائے اس کے کہ ہم یہ ان کو کیوں نہیں ہم بتاتے کہ جتنے چودہ سو سال میں امت میں جتنے بڑے بڑے بزرگ آج تک گزرے ہیں ان کے جتنے اقوال ہیں میرے خیال میں جتنی دفعہ کوئی اگر اس پہ سوال کرے تو اتنی دفعہ آپ ان حوالہ جات کو مینشن کریں کہ بھائی اگر یہ الزام آپ جماعت احمدیہ پہ لگاتے ہیں تو پہلے جماعت احمدیہ سے پہلے ان جتنے بزرگ ہیں جو چودہ سو سال میں گزرے ہیں وہ سارے یہ باتیں کرتے آ رہے ہیں تو کیا یہ الزام آپ ان پہ بھی لگائیں گے ان پہ بھی یہ فتویٰ لگائیں گے تو بعض لوگ ایسے ہیں جو جن کو جتنا بھی سمجھانے کی کوشش کر لیں آپ میرا نہیں خیال کہ ان کو سمجھ لگے گی لیکن اگر آپ اس پوائنٹ پہ ان کو کنونس کریں کہ چودہ سو سال میں جو امت میں بزرگ آج تک گزرے ہیں اور بڑے بڑے صحابہ اور کے بھی اس میں اخبال مطلب بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ نے اس طرف توجہ دلائی ہے ایسا عموماً ہوتا بھی ہے لیکن ہم خیال رکھیں گے آپ کی توجہ دلانے کا بہت شکریہ امتیاز صاحب ہم نے جب پروگرام شروع کیا تھا ہم نے بات کی تھی آضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور حضر صلی اللہ علیہ وسلم کو محسنِ انسانیت رحمۃ اللہ جی. عالمین ان الفاظ سے آپ نے ثابت بھی کیا بتایا گیا جی. کی واقعات بھی دیے تو جو پہلو ہے کہ محسن انسانیت انسانیت کی خدمت کی بات کہی جی. گئی ہے انسانیت کے حوالے سے یہ اس پہلو کی ایک کو اگر کی تشریح کرنی ہو جی یا اس کا ایک عملی نمونہ آج پیش کرنا ہو تو کیا ہمارے لیے ہدایت ہے اس کے لیے بات یہ ہے کہ تقریر کرنا اور یہاں ریڈیو پہ بیٹھ کے ہم باتیں کرنا تو آسان ہے لیکن हुँ. اس کا عملی ثبوت دکھانا تو پھر پتہ لگتا ہے کہ کون آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوعے پر عمل کر رہا ہے تو جماعت احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیشہ اس بات پر رہی ہے کہ آن حضور صلی اللہ, صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ہم اسوا کی تعلیم لوگوں تک پہنچاتے ہیں اسی طرح ہم آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عسوے کی ایک عملی نمونہ بھی دکھائیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عصو کی ایک بہت بڑا پہلو یہ تھا کہ آپ نے انسانیت کی خدمت کی اور انسانیت کی خدمت کی طرف ترغیب دی اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح ماؤد محمدی ماؤود علیہ صاحۃ وسلم نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ کامل اتباع کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت کی طرف ہماری ہمیں توجہ دلائی بلکہ ایک بڑا مشہور شعر ہے جو آپ بھی اکثر پڑھتے ہیں میرا مطلوب و مقصود و تمنا و خدمت خلق ہمی بارم ہمی کارم ہمی رسمم ہمی رحم تو یہ حضر المرض غلام صاحب قادیانی مسیح ماؤد المحدی ماؤد السّلۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا میری زندگی کا جو مقصد ہے اور مطلوب ہے اور خواہش ہے خدمت خلق ہے اور یہی میرا کام ہے یہی میری فکر ہے, ہے اور یہی میری, ملت ملت ملت ملت ملت میری رس رسم و راہ ہے بالکل. تو یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا پر چلتے ہوئے آپ نے فرمایا تو اسی کی جو ایک کڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پورے کینیڈا میں جو بلڈ ڈرائیوز کرتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا جی اس نے ایسے ہی کیا کہ پوری انسانیت کو بچایا ٹھیک تو اور جان کو بچانے کے بہت سارے ذرائع ہیں خون کا عطیہ دینا ایک, ایک ذریعہ ہے جو اپنے آپ کے جسم کے اعضاء ہیں اس کو دینا بھی ہے تو اس مقصد کے لیے بلڈ ڈرائیو پورے کینیڈا بھی ہو رہی ہیں تو ہماری جو جو یوتھ کی ایک ونگ ہے مجس خدامل الاحمدیہ جی کینیڈا انہوں نے آرگنائز کیا تو ہم چاہتے ہیں کہ ان سے بات کریں ٹھیک ہے چلیے آپ نے کہا تو میرے ساتھ ٹیلیفون لائن پر سعود صاحب موجود ہیں سعود صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں حمدی میں ہیں ٹھیک ٹھاک ہمیں ہے کہ بڑا ابھی جیسے مربی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ للہ الحمد للہ مسجد کو کینیڈا Uh, اس سال کینیڈی بلڈ سروسز کے نیشنل پارٹنرز فار لائف کا ہمیں اعزاز ملا ماشاءاللہ اللہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ شاء پورے کینیڈا میں ہماری بلڈ کلینکس ہوں گی اور ہمارا ٹارگٹ ہے ایک ہزار یونٹ کلیکٹ کرنے کا ماشاءاللہ اللہ لاسٹ ایئر ہم نے الحمد للہ سو بلڈ یونٹس کلیکٹ کیے تھے ماشا. اور اس سال ہم ان اللہ تعالیٰ ہمارا ٹارگٹ ایک ہزار یونٹ کلیکٹ کرنے کا ہے اس سلسلہ میں ہمارے تقریباً کوئی پندرہ کلینک آلریڈی ہو چکے ہیں ان پندرہ کلینکس میں ہم نے تقریباً کوئی دو سو کے قریب بلڈ یونٹس کلیکٹ کر چکے ہیں نمایاں نمایاں کلینکس کا میں کر دیتا ہوں یہاں پہ ہمارا طاہر ہال میں اس کے علاوہ بون میں اس کے علاوہ کیلگری میں اور برمپٹن میں تو یہ بڑے بڑے کلینکس ہیں جس میں ہم تقریباً سو کے قریب یونٹس کلیکٹ کرتے ہیں اور یہ سال میں دو دفعہ ہوتے ہیں تو یونٹ سے کیا مطلب ہے اگر ایک شخص میں بیٹھا ہوا ہوں میں نے مجھ سے خون لیا گیا ہے تو وہ ایک یونٹ ہے یا ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو پھر بنتا ہے جی ایک یونٹ کا مطلب ہے کہ ایک ایک شخص کہتے ہیں بلڈ کی اس کو ایک یونٹ کہتے ہیں اس ایک یونٹ سے کریمی بلڈ سروسز کے مطابق تین, تین کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو کیسے آپ نوجوانوں کو اس بات پہ راضی کرتے ہیں کہ کوئی آج کل کے دور میں تو ہے جو بات آپ کرتے ہیں آپ کو اگلا کہتا ہے واٹس اے نیٹ فارمی مجھے کیا ملے گا اس کے بدلے <تصفح> تو آپ کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں الحمد اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہم پر ہماری خدا پر جماعت پر کہ جیسے ہی جیسے ہی ہمارے کلینک کا پلان بنتا ہے اور جیسے ہی ہوتی ہیں جی. اور جیسے ہی اس کو کیا جاتا ہے اس کی اطلاع دی جاتی ہے تو سب سے زیادہ جو ان کلینکس میں جو نمبر بتائے ہیں وہ سب سے زیادہ یوتھ کے ہیں یوتھ uh, جو ہے وہ بہت پیشنیٹ ہے اور یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ اس چیز کو پسند کرتی ہے اس کے علاوہ اس بات کا یہاں پر ذکر کرنا بھی میرا خیال ہے فائدہ من ہوگا کہ ہم انشاءاللہ اس سال مختلف یونیورسٹیز اور کالوجز میں بھی بلڈ کلینکس کا انکات کریں گے ٹھیک ہے ہماری ایک ایمیہ مسلم سٹورنٹ اسوسیشن ہے ایمسا اس کے اس کے طاب ان کے ساتھ بہت اچھے بہت بہت شکریہ سبھی جی صاحب دیکھا صرف جائے تو ایک طرف تو جہاں مسلمان یوتھ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ریڈیکلائز ہو رہی ہے خدا نخواستہ اور باہر جا کے ایسے فیل کرتے ہیں جسے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فضل سے مسجد خدا الحمدیہ جو مسلمان یوتھ ہے وہ کس طرح انسانیت کی خدمت کر رہی ہے اور ایک اسلام کا جو اچھا امیج ہے جو دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نے سکھایا ہے اس کو پیش کر رہی ہے تو سعود صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کے بلڈ, سروس، بلڈ کلینکس کے علاوہ اور بھی کچھ خدا ملہ دیا کر رہی ہے انسانیت کی خدمت کے لیے الحمدللہ ہمارا پورے سال کا ایک پلان ہوتا ہے خدمت کے کل کے دپارٹمنٹ کے اندر اس میں ہمارے مختلف قسم کے پروگرامز کیے جاتے ہیں نمائیہ پروگرام اس میں ایک بلڈ کلینکس ہے اس کے علاوہ فوڈ ڈرائیو ہے جو کہ دسمبر کے مہینے میں اس کو چلاتے ہیں اس فوڈ ڈرائیو سے لاسٹ ایئر مسجد خدم کینیڈا نے تین لاکھ ساٹھ ہزار پاؤنڈ فوڈ کلیکٹ کیا تھا اس سال یہ فوڈ ڈرائیو آلموسٹ آدھی سے زیادہ ہو چکی ہے اور ابھی تک ہم تقریباً کوئی ڈھائی لاکھ پاؤنڈ کے قریب فوڈ اکٹھا کر چکے ہیں جو فوڈ اکٹھا ہوتا ہے وہ مختلف چیریٹیز کو دیا جاتا ہے ہمارے چودہ ریجنل چیپٹر ہیں پورے کینیڈا میں اور ہر چپٹر اپنے اپنے لوکل فود بینک اور چیریٹیز کو جو جو کہ کیس یا کوئی جو بھی پیسے کٹھے ہوتے ہیں اس فود ڈرائب کے لیے اور جب جو فوڈ کٹھا ہوتا ہے وہ پھر ان کو دونیٹ کیا جاتا ہے یہ بھی بتائیے کہ آپ, آپ جیسے اب نیا سال آتا ہے ساری دنیا خاص طور پر ڈاؤن ٹاؤنز وغیرہ میں یہ ہوتا ہے کہ رات کو ہلا گلا شور شرابہ ہوتا ہے مجھے تو یاد ہے ہماری کئی دفعہ جب میں خدام الحمدیہ میں تھا ہمیں کہا جاتا تھا کہ صبح پہلے تہجد پڑھیں آ کر تہجد کے بعد چلیں ہمارے ساتھ ہم ایک کیمپین کریں گے اور شہر سے صفائی وغیرہ کا کام کریں گے یہ بھی آپ کرتے ہیں الحمد للہ انشاء اللہ تعالیٰ مسجد الحمدیہ کا وقار عمل ڈپارٹمنٹ کے انڈر ٹھیک ہے ہمارا ایک خدام نائٹ ہوتی ہے جو جو کہ دسمبر تھرٹی فرسٹ کو اس کے بعد صبح کو خدام ہمارا اس وقت نیشنل جو پروگرام ہے بکار کے جی. کے اندر وہ -ٹاؤن میں جا کے اس کے اس میں صفائی کا ہے ایک है. بڑا پروگرام یہ ہے اور ایک بڑا پروگرام جنوری فرسٹ صبح کو ہیملٹن کے ڈاؤن میں ہوتا ہے بالکل تو یہ جو خدام نائٹ ہوتی ہے کیا ساری رات پارٹی کرتے ہیں آپ لوگ <laughs> خدام نائک کا جو ہم نے اس کا رکھا ہوا ہے اس میں یہی ہے خداموں کو یوتھ کو انکریج کرتے ہیں کہ بجائے اس کے وہ باہر جائیں اور اس میں ہم نے مساجد میں نماز سینٹرز میں مختلف قسم کی خداموں کے لیے ایکٹیویٹیز رکھی ہوتی ہیں جس میں ٹیبل ٹینس ہے گیمز ہیں اس کے اندر ان کا ڈنر ہوتا ہے اس کے اندر مختلف قسم کی اسپورٹس ہوتی ہیں باسکٹ بال ہے کرکٹ ہے اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں خدام کو ہم اپرچونیٹی دیتے ہیں کہ وہ بجائے کی طرف دیکھیں ان کو اس طرح کا ایک پرووائڈ کیا جائے اپرچونیٹی جس سے وہ اپنا ٹائم نئے پر. سال کا آغاز کی نماز سے کیا جاتا ہے جی الحمد وہ اس کا نماز کا صوبہ تمام ہوتا ہے اس کے हुँ. بعد پھر جو وہ کار عمل کا ہے وہ مختلف مختلف علاقوں میں اپنے اپنے جو لوکل مجالس کے تھرو شامل ہوتے ہیں خدام چلیے بہت شکریہ سعود صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی مسائی میں برکت ڈالے اور جو آپ کا ٹارگٹ ہے ایک ہزار یونٹس کا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو توفیق دے اور مجھے بھی یاد ہے چونکہ میرا تعلق ملٹن سے ہے غالباً ستائیس دسمبر کو ملٹن میں بھی بلڈ ڈرائیو ہے اور ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ آپ لوگ ضرور شامل ہوں اس میں تو اللہ تعالیٰ ان تمام مسائی میں برکت ڈالے اور آپ کو خدمت کی توفیق دے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا علیکم. السّلام علیکم اللہ تو یہ تو ایک امتیاز صاحب ایک طرح سے بہت سے سوالوں کا جواب ہو گیا میں سمجھتا ہوں رنویر صاحب بھی اگر پروگرام سن رہے ہیں اس وقت جی تو ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو چیزیں نوجوانوں کی بات کی جا رہی ہے یوتھ کی اور ان اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ بلڈ ڈرائیو میں آ جاؤ صفائی کے لیے آ جاؤ اور نیو ایئر پہ آ جاؤ تو اتنے الحمدللہ للہ آپ نے کنیکٹ کیا ہوا ہے کہ پھر ریڈیکلائز ہونے کی طرف کم رجحان ہو جاتا ہے یہ ذہنی استعداد ہے نا جب آپ فارغ ہیں جب آپ کی انرجی ہے اور آپ کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے جی تو پھر آپ ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں بالکل آپ نے صحیح کہا اس میں بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں ایک تو آپ ایک سوسائٹی کے انٹیگرل حصہ بن جاتے ہیں جب آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور لیڈرشپ سکلز آتی ہیں آپ کے تعلقات لوگوں سے بنتے ہیں آپ کے جو برج ہے وہ بلڈ ہوتا ہے مختلف کمیونٹیز کے ساتھ مختلف گروپس کے ساتھ ایکسپوجر ملتا ہے اور سب سے بڑا جو اس, اس کا فائدہ ہوتا ہے ایک اسلام کی جو حقیقی تصویر ہے وہ ہمیں پیش کرنے کا موقع ملتا ہے اور پھر جو دوسرے یوتھ کے ساتھ ایشوز منسلک ہیں جس طرح ڈرگ کے ایشوز ہیں جی. گینگس کے ایشو ہیں جی وہ ان چیزوں میں وقت ہی نہیں ہوتا کہ ان چیزوں میں وہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ دراصل خلافت کی برکت ہے اور خلافت کی رہنمائی ہے جو ہمیں ہمیشہ ملتی رہتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو یوتھ ہیں وہ سیدھے رستے پہ رہتے ہیں اور ان میں یہ سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں لیڈرشپ اسکل ڈیویلپ ہوتی ہیں اور صرف یہ نہیں کہ اس آرگنائزیشن میں یوتھ آرگنائزیشن میں کوئی بڑے بزرگ لوگ ان کے پریزیڈنٹ وغیرہ بن جاتے ہیں یہ خود اپنے پروگرام آرگنائز کرتے ہیں خود ان کے پریزیڈنٹس ہوتے ہیں ان کی ایگزیکٹیو کمیٹیز ہوتی ہیں اور ان کا اپنا بجٹ ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے بالکل آزاد ہوتے ہیں اپنے پروگرامز وغیرہ کرنے کے لیے تو ایک پورا ایک انڈیپینڈنٹ تنظیم ہے جو مسلسل آ, ان چیزوں پر کام کر رہی ہے کہ کس طرح ہم نے یوتھ کو آ, بہتر سے بہتر طریقے سے ریپرزینٹ کرنا ہے اور کس طرح اسلام کی نمائندگی کی, کی طور پر کرنی ہے ماشاءاللہ اور یہاں یہ بھی مجھے بتانے دیجیے کہ جو ریڈیو احمدیہ کے پروگرامز ہیں ہمارے الحمدللہ جی ہمیں بھی ایک مستقل جو ٹیکنیکل سپورٹ کے لوگ ہمیں ملتے ہیں جی اور جو آئی ٹی کا سسٹم سارا یہاں پر ریڈیو احمدیہ کے اسٹوڈیوز اس کا مینیج کیا جاتا ہے جی وہ بھی الحمد مجلس خدام الحمدیہ کی طرف سے ہے اور کبھی <تصفح> ایسا اللہ کی فضل سے آج تک نہیں ہوا کہ آپ کا پروگرام ہفتے کو ہے یا اتوار کو ہے آپ آئیں اور یہاں پہ ٹیکنیکل ٹیم کے لوگ موجود نہ ہوں وہ کام نہ کر رہے ہوں تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے پردے کے پیچھے کام ہے نہ تو ان کی آواز آنی ہے نہ تصویر جانی ہے مسکرا رہے جی ہاں بالکل ایک خدمت ہے جو وہ کرتے ہیں رضاکارانہ طور پر تو یہ وقت ہے جس میں ہم آپ کو سراہتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے بہت شکریہ میرے ساتھ اس وقت ٹیلیفون لائن پر احسن صاحب موجود ہیں پہلے تو معذرت کے ان کی کال مجھے پہلے لینی تھی لیکن کچھ چونکہ آن ایئر لوگ تھے ہمارے ساتھ صاحب ہیں لیتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم جی حسن حسن بات بات کر کر رہا رہا ہوں السلام علیکم جی جی بہت شکریہ آپ کو کا کال کرنے کا آپ آن ہیں سوال بتائیے جی میرا ایک پہلا تو سوال یہ ہے کہ اگر سیرت النبی کا بچے بچے کو علم ہے تو پھر اسلام میں اتنے فرقی کیوں ہے اور پھر انتہا پسندی کیوں ہیں؟ ہے ٹھیک ہے دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ مسلمان کے کی کیا مسلمان کوئی بندہ کیسے ہوتا ہے کیا میرے اور آپ کے کہنے سے ہوتا ہے یا کوئی طریقہ کار اسلام میں موجود ہے جس کے ذریعے کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے تیسرا سوال تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں نے سنا کوئی کتاب ہے آپ کے لٹریچر میں سب بچن کے نام سے سوری دوبارہ بتائیے سب بچن کے نام سے جی جی اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے تو بتا دیجیے ٹھیک ہے بہت شکریہ لیکن آپ کو صرف اتنا بتا دوں میں کہ میرے ساتھ پہلے ایک سوال کا ادھار ہے ہمارے اوپر وہ سوال پہلے ہم لیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کے سوال کے جواب ہم لے کے جائیں گے مجھے یہ بھی یاد آیا کہ ہم نے بات کی ہے تنویر صاحب کا سوال جس کو آئے ہوئے بہت, بہت دیر ہو گئی تنویر صاحب بہت معذرت آپ سے صادق صاحب آپ جب. کے لیے سوال تنویر صاحب تھا ہمارے عزیز ہیں ہمارے دوست ہیں ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ ان کا سوال है. تھا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اٹھا لیا کہ وہ یہودیوں سے نوز باللہ ڈر گیا یا اس کی طاقت کے باہر تھا <تصفح> تو پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے بنیادی بات جو اس کا میں مختصر جواب دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں اور اپنی قدرت کا جو اظہار ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے سے کرتا ہے جب سے اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہ سنت رہی ہے کہ وہ اپنے انبیاء کو بیچتا ہے اور پھر یہ نہیں کہ ان کو پھر بے یار و مددگار چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے ان کی نسط فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قطع اللہ اغلی بنا انا رسولی کہ یہ میں نے لکھ چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول جو ہیں وہ غالب آئیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ قبیون عزیز کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ بہت طاقتور اور کامل غلبہ والا ہے بالکل تو اگر یہ اصول جو قرآن کریم نے یا اللہ تعالیٰ نے اپنے بارہ میں بیان فرمایا ہے اس کو سامنے رکھیں تو ہرگز یہ بات کوئی مسلمان جو ہے وہ قبول نہیں کر سکتا مان, مان نہیں سکتا کہ نوزب اللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آجز آ گیا تھا اس وقت ٹھیک ہے یہودیوں سے ڈر گیا تھا تو یہ آ، آ جواب جو ہے یا ان کا جس طرح انہوں نے سوال کیا ہے اس کا بھی مقصد غالباً یہی تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی انبیاء کو بیچتا ہے تو کیا ان کو چھوڑ دیتا ہے یا پھر جب وہ مشکلات سے گزرتے ہیں تو ان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اس کے جواب میں نے فرمایا کہ نہیں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں ان کی مدد کرتا ہوں اور وہ غالب آتے ہیں تو है है اگر عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی زندگی کا ہم جائزہ لیں جی تو جو یہ لوگ مانتے ہیں کہ ان کو اس پہ چڑھا دیا اور پھر آ, اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے اٹھا لیا تو پھر ان وہ کب غالب آئے ठीक. حضرت عیصہ علیہ السلام کو جو مشن دیا گیا تھا وہ انہوں نے کب پورا کیا تو یہ کئی سوالات ہیں جو اس, آ, اس سوال سے اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جو ہے وہ عاجز آ گیا ٹھیک ہے ذرا مجھے سمجھ نہ یعنی بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ, جب وہ اپنی تبلیغ کر رہے تھے اور یہودیوں نے جو ان کے ساتھ کیا جی اس سارے وقت کے دوران تو وہ مضموم تھے یعنی ان وہ غالب تو آئے نہیں اور ایک طرح سے وہ کارنر ان کا مقصد سلیم دینے کا ناوز وہ تو جھوٹا ثابت کرنا اپنی جی. جگہ تھا لیکن بنیادی مقصد یہی تھا نا کہ آپ اپنی تبلیغ نہ کر سکیں جی. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے تو تو بھی تبلیغ نہیں ہو رہی आ, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے رسول بنی اسرائیل کی طرف سے کی طرف رسول آئے تھے ٹھیک ہے ان کو تبلیغ کرنا ان کا مقصد تھا جی تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت اٹھا لیا تو پھر ان کا جو مقصد تھا ان کا جو مشن تھا جی اس کا کیا ہوا بالکل اس کا کیا ہوا وہ تو ساری وہ تیس کلومیٹر کے تیس میل کے دائرے میں زندگی جتنی گزری اس سے تو بنی اسرائیل تو اس سے کہیں زیادہ اور کہیں آگے تھی ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے سوال کے جواب کا اور اس سے ظاہر اور سوالات ذہن میں آتے ہیں اور جی. جن پہ پھر آگے تحقیق کی ضرورت ہے آپ واپس آتے ہیں اسلم صاحب کے سوال کی سوالات کی طرف ہے غالباً حسن صاحب انہوں نے اچھا بھی... تو حسن صاحب تو تین سوالات تھے <clears throat> پہلا سوال تو یہ تھا کہ سیرت النبی کا علم اگر سب کو ہے تو پھر انتہا پسندی کیوں ہے یہ پہلا سوال ہے پھر اگلے سوال پر آتے ہیں ٹھیک ہے اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم تو ہے لیکن وہ علم عمل سے خالی ہے ٹھیک ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جانتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ٹھیک ہے اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا یو حلزینہ آمن لما تھا کو فلوں تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ بہت بڑا گناہ ہے جو ایسی بات تم کہو جو کرو نا اور جب انسان کے کول اور فید میں تضاد ہو جائے تو پھر اس کے کسی کام میں برکت نہیں رہتی ہے اور پھر اس کے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دن بہ دن پستی کی طرف چلتا جاتا ہے یہی جو مسلم امہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ, وسلم, صلی اللہ علیہ, وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا مجالس میں بیان کیا جاتا رہا لیکن اس بات کی طرح توجہ نہیں دی, دی گئی کہ اس عسوے کو اپنانا بھی ہے صرف وہ واہ واہ کے لیے یا وقتی حاض اٹھانے کے لیے نہیں اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسلم. تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اسلام کا نام باقی رہ جائے گا اور یہ حدیث ہم بارہا مرتبہ کوٹ کرتے ہیں وہ آج کے زمانے کے بارے میں ہیں تو اس لیے ضروری تھا ان پیشگوئیوں کے مطابق ایک ایسا مودود آئے جو لوگوں کو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم भी کے اس پر چل کر دکھائے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے اور آپ کی کامل اتباع کر کے ایک مقام پائے اور وہ ہم ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت مرزا غلام امد صاحب قادیانی مسیح ماؤد و مہدی اماؤد تشریف لائے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا پر چل کر ہمیں دکھایا کہ ایسے چلنا ہے اور اس عصوع پر چل کر آپ پھر انسانیت کی خدمت کریں اور اسلام کو کو دوبارہ اسی طرح پیش کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ وسلم نے پیش کیا تو دراصل اس کی جو دہشت گردی کی وجہ یہی ہے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> کے کےسو پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا چلیے بالکل ٹھیک ہے تو دوسرا سوال یہ تھا میرے کوئی بھی مہمان جواب دے سکتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے کیا کسی کے کہنے سے کوئی ہوتا ہے یا کچھ کیسے مسلمان ہوتا ہے کیا کچھ ضروری ہے کچھ کرنا جس کی بات مسلمان ہو جی بالکل بنیادی بات تو یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ کون مسلمان ہے یا حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے ہمیں بتایا ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آبویسلی سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وَل پر ایمان ہے آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے پھر آپ کے نبیوں پر ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی کتب پر ایمان ہے فرشتوں پر ایمان ہے تو جو بنیادی ارکان ہیں ایک مسلمان کے ہونے کے تو وہ تو یہ ہیں جہاں تک ان کے دوسرے سوال کا پہلو ہے کہ کیا کوئی بندہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون مسلمان ہے تو یہ ایک غالباً غلط فہمی ہے جو کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کا جو ایمان ہے یا مسلمان ہے اس کے ہونے کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں یا اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمان نہیں ठीक. تو جا تک ہمارا قیدہ ہے کسی کے اختیار میں نہیں کہ کوئی کسی کو مسلمان کہے جو یا پھر کسی کو وہ غیر مسلم کہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ہوں میں تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کہوں کہ نہیں آپ مسلمان نہیں ٹھیک ہے کسی کے ایمان, کے का का ایمان का ایخ ایخ کا کسی کا ایمان کا فیصلہ کسی کے بندے है. کے اختیار میں نہیں وہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا جو ہے وہ کام ہے ٹھیک ہے چلیے بالکل ٹھیک ہے اب آ جاتی ہے بات ست بچن کے اوپر جی تو کہہ رہے تھے کچھ اس کے بارے میں بتائے حضرت مرزا صاحب اقتصاد کے ساتھ جی. عرض کر دیتا ہوں ست بچن حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا دیانی مسیح ماؤد و مہدی ماؤد علیہ صحت و السلام کی ایک تعلیف ہے آپ کی ایک کتاب ہے جس میں آپ نے ایک پنڈت دیانت صاحب تھے انہوں نے حضرت بابا نانک صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بے جا الزامات وارد کئے اور حضرت مسیح مَد علیہ سطح واللام نے ست بچن میں ان اعتراضات کا جواب دیا اور بتایا کہ حضرت بابا نانک صاحب ایک بزرگ شخصیت تھے پاک شخصیت تھے اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتا تھا اور پھر حضور نے اس کتاب میں یہ بھی تحریر فرمایا کہ حضرت بابا نانک صاحب مسلمان تھے اور بلکہ وہ اپنے کولوفیل میں ایک سچے مسلمان تھے اور ان کے اشعار میں انہوں نے یہ بھی اس بات کا بھی اقرار کیا کہ کلمہ طیبہ ہی لا اللہ محمد رسول اللہ ہی ایسا ہے جو انسان کو اعلیٰ مقام تک لے جاتا ہے اور پھر یہ بھی اس میں ذکر کیا کہ بابا حضرت بابا نانک صاحب نے بہت سارے مسلم مشائخ کی بیت بھی کی اور بہت سارے اولیاء کے مقابر پر جا کے چلا کشی بھی کی اور انہوں نے دو حج بھی کیے اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا چولہ چولا حضرت جی. بابا نانک صاحب انہوں نے آئندہ نسلوں کے لیے ایک بطور وصیت نامہ چھوڑ دیا ٹھیک ہے اور جو آئندہ آ, آ, آ, زندگی کے لیے آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک نمونہ چھوڑ دیا اور ایک نشانی چھوڑ دی کہ حضرت بابا نانک صاحب کولوفیل میں وہ سچے مسلمان تھے اور اس کا پھر ذکر ہے ایک ایک لمبی نظم بھی ہے جو حضرت مرزا غلام صاحب قات یعنی مسیح ماؤد و مہدی علیہ وسلم نے ستپچن میں لکھی تو یہ ایک اختصار کے ساتھ میں ذکر کر دیا ہے کہ یہ کتاب تھا کتاب تھی جس کا پس منظر یہ تھا اور کیوں لکھی اور اس میں کیا لکھا گیا یہ چلیے بہت شکریہ <coughs> تو مجھے حسن صاحب کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں کیونکہ اس قسم کے سوالات عموماً پریلیوڈ ہوتا ہے کسی اور سوال کا آپ نے کرنا ہوتا ہے تو پہلے آپ اپنی ایک جی. بناتے ہیں کہ چلیے اس کے بعد بات کریں گے آگے آج اگر وقت ہوا تو ضرور آپ کے سوال کو کا جواب کی طرف ہم جائیں گے تو سامعن پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور میں آپ کا میزبان ہوں صفی راجپوت میرے ساتھ امتیاز احمد سرا صاحب اور صادق احمد صاحب موجود ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے رندیر صاحب میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں انہیں ریڈیو میں خوش آمدید السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاں جی میں جی دوبارہ کال کیے میں نے اچھا اچھا آپ کا نام کیا ہے ایکچولی میرا نام رندیر رندیر ہاں کنٹرول سے غلط بتایا گیا ہوگا یا وہ لکھنے میں غلطی ہو گئی چلیے معذرت رن بہت ہی کرنا تھا لیکن ابھی بات میں جب ہولڈ پہ تھا تو وہ بابا نانک والی ہوگی تو مجھے بولنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے وہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بابا نانک جو ہے سکھوں کا بھی یہی ماننا ہے کہ وہ سب کے تھے وہ کیول سکھوں کے نہیں تھے وہ ہندوؤں کے بھی تھے اور مسلمانوں کے بھی تھے اور وہ خود کو بھی بولتے تھے کہ نہ میں ہندو نہ مسلم تو ان کا اپنا کہنا ان کے اپنے لفظ ہیں نہ میں ہندو نہ مسلمان تو اس کو ان کو مسلمان ثابت کرنا یہ تو جس کی مرضی ہے وہ کہہ سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ آپ کی مرضی ہے اور دوسرا ہے کہ وہ صرف حج کر نہیں گئے تھے وہ تو ہر جگہ پہ گئے تھے جہاں جہاں پہ بھی اس سمے کے اپنے وقت کے جو بھی ایسی جگہیں تھیں اپنے اپنے دھرموں کی جیسے تبت بھی گئے تھے وہ بنارس بھی گئے تھے بالکل ٹھیک ہے اور وہ مکہ چونکہ مسلمانوں کا سب سے بڑا وہی تھا تو وہاں بھی گئے تھے وہ جی اور ان کا مقصد وہ آپ کو بھی پتا کہ وہاں پہ جو بھی وہاں کے ہوتے تھے ان کو جا کے وہ صحیح راہ دکھانا کہ آپ لوگ جیسے آج آج آپ لوگ محمدی جماعت کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو صحیح طریقہ کار جو بھی بتایا ہونا چاہیے وہ بتا رہی ہے تو وہی کام وہ انہوں نے اپنا اپنا سوال بتائیں گے ہاں میں اصل میں وہی میں نے وہی کہا نا میں سوال پوچھنا تھا لیکن یہ مجھے بولنا پڑا سوال میرا یہ تھا کہ وہ جو سلسلہ چل رہا تھی حضرت محمد کے بارے میں تو اس میں یہ تھا کہ جو ایک میرا کوشچن ہے کہ ایک جو انہوں نے میسکر کیا تھا مطلب نسل خشی جسے آپ کہہ سکتے جو انہوں نے کیا تھا بنو کریجا کے ساتھ جو بنو قریزہ کے ساتھ انہوں نے جبکہ بنو کوریزا جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو سرینڈر کر دیا تھا اور اس کے باوجود سرینڈر کر دیا تو سزا سنائی کریب مطلب نو سو کے قریب لوگ جو تھے انہوں نے ان کا سر قلم ٹھیک ہے ایک سوال ہے اور بھی نہیں بس وہی ہے اور ان کے جو بچے اور بیویاں تھیں ان کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا تھا تو آپ کے سوال آتے ہیں کیونکہ وقت تھوڑا کم ہے میرے پاس بہت شکریہ بہت شکریہ چلیے تو یہ سوال آپ نے سنا ہے ہاں جی یہ ان کا ایک آنر سوال ہے اور اکثر اس قسم کا اعتراض کیے جاتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ تاریخ کا نا علم ہونے کی وجہ سے ایسے سوال ہوتے ہیں اسلامی تاریخ کے اب میں وہ ساری تاریخ تو نہیں دورا سکتا میں جو مین مین ایونٹس ہیں وہ ہائی لائٹ کر کے پھر اس واقعے کے کی طرف آؤں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب مدینہ میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت ایک پیکٹ سائن کیا گیا اور اس عہد میں یا پیکٹ میں یا چارٹر اف مدینہ جسے کہتے ہیں اس میں یہودی بھی شامل تھے انہوں نے بھی سائن کیے اور اس کی ایک یہ شک تھی کہ جب مدینہ پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر اس مدینہ کا دفاع کریں گے کیونکہ مدینہ ایک چھوٹی ریاست بن گئی تھی تو یہ اس پہ یہودیوں نے بھی سائن کیے تھے مسلمانوں نے بھی سائن کیے تھے اور پیگنز وہاں پہ جو تھے انہوں نے بھی سائن کیے تھے تو یہ اس کو یاد رکھے رنویر صاحب رندیر صاحب دوسری بات آ, اب ہوا کیا کہ جب پہلے آ, غزوہ بدر ہوا ہے اس وقت مسلمانوں کو مارنے کے لیے مکہ سے قبائل اکٹھے ہو کر مارنے آئے اور مدینہ کو ڈیفینڈ کرنا تھا اور انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا جو یہودی قبائل تھے انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا اور نہ صرف ساتھ نہیں دیا بلکہ انہوں نے ٹریزنس ایکٹ کیے ایسے یعنی کہ بغاوت کی انہوں نے تو یہ ہوگی بات لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم <Sants> نے <ان کو Sants> معاف <مسلم> کر دیا اس بات سے ان کو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد انہی کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے وہ خفیہ طور پر چھپ کر سیکریسی میں گئے مدینہ گئے مکہ گئے اور مختلف قبائل کی طرف گئے اور انہوں نے پھر لوگوں کو اکسایا کہ مدینہ آ کر پھر جنگ کی جائے پھر مسلمانوں پر جنگ کشی کی گئی اور مسلمانوں کو مارنے کی کوشش کی گئی اس وقت انہوں نے کھلی کھلی بغاوت کر دی تھی اور ان کے ساتھ مسلم آ آ جو مسلمانوں کے دشمن تھے ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کاروائی کی اور نہ ایک تو کو جو عہد تھا اس کو توڑا اور پھر دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے بغاوت کی تیسری بات یہ کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دفعہ یا دو مرتبہ سے غالباً زیادہ قتل کرنے کی یا سیسنیٹ کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے تو یہ میں صرف موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں اور بہت ساری باتیں کی اب ایک دفعہ معافی دی گئی دوسری دفعہ جب انہوں نے اس طرح کیا تو پھر جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے جنگ جیت کر جنگ جیت لی تو اس وقت پھر ان کے اب چونکہ انہوں نے ایک بغاوت کی تھی اور اگر آپ آج بھی دیکھ لیں کہ کوئی بھی کسی ملک کا رہنے والا یا گروہ ہو یا کچھ بندے ہوں یا ایک خاص قوم ہو اگر کوئی بغاوت کرے تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے हा, جو ہے ہاں اس, اس کی سزا تل ہوتی ہے اب بات یہاں پہ نہیں ختم ہوتی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو بلا لیتے ہیں تو اب فیصلہ ان کا ہونا ہے تو جب اب یہ یہودی جو ان سے ان کے لیڈر تھے انہوں نے کہا مل کے پہلے ہی بات کر لی کہ ہم نہیں چاہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں فیصلہ کریں ٹھیک ہے حالانکہ اس معاہدے میں یہ لکھا تھا کہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے لکھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو بھی آنر کیا کہ آپ کریں جس کو چاہیں گے فیصلے کے لیے مقرر کریں گے میں مجھے مان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ نہیں کیا اب جس صحابی کو انہوں نے مقرر کیا کہ یہ صحابی فیصلہ کریں گے انہوں نے فیصلہ کیا ان है. کے پسند کا آدمی تھا ان کا جاننے والا آدمی تھا جنہوں نے فیصلہ کیا اب انہوں نے فیصلہ کیا, کیا کیا قرآن کے مطابق فیصلہ کیا نہیں قرآن کریم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا قرآن کریم کی ہرگز یہ تعلیم نہیں تھی اگر قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کیا جاتا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے تو پھر بالکل رندیر صاحب کا جو اعتراض تھا درست تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ نہیں کیا اور نہ ہی قرآن کریم کے مطابق ہوا <تصفيق> اب فیصلہ کیسے ہوا صفی صاحب آ, صفی صاحب فیصلہ ایسے ہوا کہ انہوں نے جو جس شخص کو قاضی مقرر کیا فیصلہ کرنے والا انہوں نے تورات کے مطابق فیصلہ ان پر صادر کیا کہ جو بغاوت کرتا ہے ان کے ساتھ کیا, کیا کیا جائے تو جو ان کی کتاب میں فیصلہ لکھا اسی کے مطابق فیصلہ کیا اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں تھا تو یہ اعتراض بالکل ایک غیر مناسب اعتراض ہے اور تاریخ کو ٹوسٹ کرنے والی بات ہے کہ ایسا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا اس کا اس کا اعتراض ان پر کیا جاتا ہے یا قرآن کریم کی تعلیم پر دیا جاتا ہے تو یہ ایسا کوئی بات نہیں نا بیکون اور ایک چیز اور ہوتی ہے یہ اس بات کے ذکر جب ہم ایک دفعہ کہہ رہے تھے کچھ سال پرانی بات ہے یہ واقعہ بچوں کو سنایا جا رہا تھا تو ایک بچے نے پوچھا کہ وائی ڈنٹ ہی گو ٹو یونائٹڈ نیشنس یونائیٹیڈ نیشنس تو نہیں تھی اس وقت تو وائی ڈنٹ یو گو ٹو پولیس پولیس بھی نہیں تھی جی یہ بھی بات ذہن میں رکھیں گے جو, جی جو وقت تھا جو زمانہ تھا جی اس کے جو رسم تھی ایک تو بات یہ ذہن میں دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے کال کو دنیا کے لاز یہ کہتے ہیں سائیکولوجیز یہ کہتی ہیں کہ اس شخص کے سارے فیصلوں کو دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک فیصلہ تو ایسا ہو نہیں سکتا اور باقی 99 فیصلے انہی سچویشنس میں انہی چیزوں سے گزرے ہیں وہاں رییکشن اور ہو اور فیصلے اور طرح سے کیے جائیں کیونکہ نہ تو ایک واحد یہ جنگ تھی اور نہ ہی واحد یہ فتح تھی اور بھی بہت سی فتوحات ہیں بلکہ اگر ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ کوئی ایک ایسی فتح ہوئی ہے جس میں بلڈ شیڈ ہوا ہی نہیں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا اور ایک پورا شہر آ گیا آ فتح کر لی گئی اور وہ شہر جہاں تیرہ سال تک پروسیكیوشن کی اور وہاں سے نكالا مكے کا اس میں تو کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوتا اور بہت سے بہت سے بہت سے واقعات ہیں تو یہاں پھر جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں جو ایک آپ نے خود بات کی تھی کہ اوپن مائنڈیڈ ہو کر تو وہاں یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کیا جو واقعہ ہمیں بتایا جا رہا ہے اس کی شہادت اس شخص میں کہیں یا اس کی وٹنس کہیں اور ملتی ہے ڈو یو نو کہ دیٹ واز ہز وے آف لیونگ از اسٹائل تو جواب ملتا ہے کہ ایسا نہیں تھا جب ایسا نہیں تھا تو پھر آپ دو باتیں ڈھونڈتے ہیں پہلی تو یہ وجہ ڈھونڈتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں شخص شروع ہوتا ہے کہ حقیقت تھی یا نہیں تھی جی بالکل صفی صاحب میں ایک اور ایک کوٹیشن ہے انگریزی میں ہے مجھے پورا یقین ہے کہ رندیر صاحب کو انگریزی بھی آتی ہوگی ایک عیسائی پادری ہیں ریورن باسور سمیت وہ اپنی کتاب محمد اینڈ محمد نظم میں یہ تحریر کرتے ہیں جو آپ نے ذکر کیا فتح مکہ کی اور بھی بہت سارے اعتراض کیے جاتے ہیں انہوں نے یہاں پہ بڑا کھلے الفاظ میں ذکر کیا ہے وہ فتح مکہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ناؤ وڈ بی مومنٹ ٹو گریٹیفائی ہز امبیشن ٹو سیش ہز لسٹ ٹو گلٹ ہز ریونج ریڈ دی اکاؤنٹ آف دی اینٹری آف محمد of ٹو مکہ سائڈ بائی سائڈ ود دیٹ آف میرینز اینڈ سولا ان ٹو روم کمپیئر آل اٹینڈنٹ سرکمسٹانس دی آؤٹ ریج دیٹ and the use made by each of his recovered power. We shall then be in a better position to appreciate the magnanimity and moderation of the Prophet of Arabia. There were no proscription lists. Inni jen bandho ka katl karna hai. Ye ye bandhe hai, enka katl hai aam karna hai. He kata hai, there were no proscription list. No plunder. Loot maa raha thi. No revenge. Aur revenge to hai nahi tha. from a helpless orphan to a ruler of a big to the ruler of a big country was a great transition yet the prophet retained the nobility of his character under all circumstances to ye hum nahi keh rahe ye wo log keh rahe hain jinhone ah huzur sallallahu alaihi wasallam ki seerat ka mutalea kiya tareekh ka mutalea kiya aur phir dhyanadari se ye kalimat ah huzur sallallahu alaihi wasallam ki i'll just فنش اٹھیئر بالکل جی اس والے سے میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو امتیاز صاحب نے ابھی بتایا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ نہ تھا انہوں نے جو بھی فیصلہ ہوا ان کی اپنی شریعت اپنی کتاب کے مطابق ہوا اس کے بارے میں روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ پھر بھی آ حضور صلی اللہ جب یہ فیصلہ ہوا اس وقت بھی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش اگر کسی نے سفارش کی معافی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور حاکم لوگوں کو معاف بھی کیا جن جن کو کر سکتے تھے معاف کیا تو پھر بھی وہ درگزر کا پہلو تھا وہ اس وقت بھی شامل تھا جن لوگوں نے معافی مانگی جن لوگوں نے سفارش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ وسلم. قبول کیا اور ان کو معاف کیا ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ رندیت صاحب آپیت بالکل بالکل ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملا ہوگا اور آپ ضرور چاہیں گے کہ اس پہ مزید پڑھیں کچھ سوال اور آپ کے ذہن میں آتے ہوں ضرور کیجیے یہی موقع ہوتا ہے غلط فہمی کو بھی دور کرنے کا اور مزید سیکھنے کا بھی آپ نے یہ بات بھی ضرور ہماری اپریشیٹ کی اس کو آپ نے کہا کہ ہم نے بابا گرو نانک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں الفاظ بھی جو استعمال کیے اچھے کیے آپ بھی ضرور پڑھیے اگر آپ پڑھ سکیں ست بچن یہ کتاب آپ بھی پڑھیے گا آپ کے بھی کام آئے گی تو سامعین پروگرام جاری ہے پروگرام کا نام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان ہوں سفیر راجپوت امتیاز احمد سرا صاحب اور صادق صاحب آج میرے ساتھ سٹوڈیوز میں مہمان ہیں آخری کچھ منٹ کا وقت ہمارے پاس موجود ہے آٹھ سے دس منٹ کے قریب کا وقت ہے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ یا جو آخری حصہ ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے خطبۂ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں بڑا آسان اور سیدھا سا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں اور یہ باتیں ہم تک کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ لوگوں کی تعلیم کیا ہے آپ لوگ کیا کرتے ہیں سامنے شاید بیٹھ کے کچھ اور بات کرتے ہیں پیٹھ پیچھے شاید آپ کے عزائم مقاصد عبادات مختلف ہوں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو امام جماعت احمدیہ کا خطبہ جمعہ ہوتا ہے جو کہ سارے کے تمام کے تمام احمدی سنتے ہیں اور اس کے بہت سے ذرائع ہیں آپ یوٹیوب سے بھی ایم ٹی اے کے ذریعے بھی مختلف اور ایپس ہیں جس کے ذریعے سن سکتے ہیں ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے سامعین کی خدمت میں اس خطبے کی ریکارڈنگ پیش کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جو امام جماعت احمدیہ ہیں وہ کیا ذکر کیا کرتے ہیں جماعت کو کیا نصیحت کرتے ہیں عمومی طور پر کیا باتیں کی جاتی ہیں اور آپ کو امام جماعت احمدیہ کے الفاظ میں ہی انہیں کی ریکارڈنگ جو خطبے کی ہے وہ پیش کی جاتی ہے تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ حقیقت بھی وہی ہے جو آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے پروگرام میں میرے پاس اب تقریباً پانچ منٹ کا وقت یا چھ منٹ کا وقت موجود ہے مزید سوالات ہم نہیں لے سکتے آج تو امتیاز صاحب جو ہم نے پروگرام شروع کیا تھا اور پروگرام کے شروع میں ہم نے بات کی تھی سیرت کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ و علیہ کی سیرت کے اوپر میری درخواست یہ ہے آپ سے کہ بجائے ہم کوئی اور اپنی بات کریں ہمیں یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ جیسے ناؤز باللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام سلام سے محبت سلام. نہیں رکھتے یا ختم نبوت پر ہمارا ایمان اس طرح کا نہیں ہے حضرت مسیح مود علیہ الصلاۃ کے ہی کچھ الفاظ اگر آپ ہمیں تین سے چار منٹ کا وقت ہے اگر آپ ہمارے سننے والوں کے سامنے رکھ سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی دو منٹ تین منٹ آپ لے لیں ایک دو منٹ صادق صاحب کو بات اگر ہمیں بیان کر دیں تو بہت بہتر ہوگا میرے کالر ہے مجھے رنندی صاحب دوبارہ ایک سوال ہے ایک دفعہ بہت پریشان کر رہا ہوں بس کچھ موجود ایسا بنی ابھی بات چیت کا تو میرا من کر رہا ہے جو آپ نے جواب دیا میں اس سے مطمئن نہیں ہوں وجہ اس ہے کہ اس وقت کمانڈر جو تھے اس لڑائی میں وہ تھے محمد صاحب خود ٹھیک ہے جی اور ابن طالب جو آپ کے علی ابن حضرت علی ٹھیک ہے جی جی تو وہ تھے کمانڈر جو کمانڈر ہوتا ہے اسی کے انڈر ہی جو ہوتا ہے لڑائی میں وہ اس کی مطلب اس پہ اسی کی مہر ہوتی ہے ٹھیک ہے اب انہوں نے چلیے میں نے آپ کی بات بھی مان لی کہ وہ بھی بات آپ کی صحیح بھی ہے کہ انہوں نے اپنے انہوں نے کہا تھا کہ محمد صاحب نہ فیصلہ کریں اور انہوں نے جو ساتھ تھے ان, ان کو پھر فیصلے کے لیے مقرر کیا تو ساتھ نے جو فیصلہ سنایا وہ یہ بولا کہ جتنے لوگ جتنے آدمی ہیں جو پیوبرٹی کی ایج کے اوپر کے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو سلیو بنا لیا جائے <laughs> تو محمد صاحب نے اس کو اوکے okay کر دیا ججمنٹ کو اور اب پیورٹی کا جو ہوتا ہے ایج آپ کو بھی معلوم ہے بچوں کی جی بارہ جی سال مانی میرے خیال مانی جاتی ہے تو بارہ سال کے بچوں کو قتل... چلیے وہ ایک لڑائی کا ماحول تھا اس میں لڑائی میں کئی بار اور پرانے تھے، پندرہ سو سال جائز ہے لیکن بات یہ ہے کہ میں مجھے اس سے بھی کوئی گلا نہیں محمد صاحب نے یہ ایسا حکم اگر دیا بھی لیکن بات تو یہ ہے نا سر کہ آپ مطلب آج کے زمانے میں بھی آپ اگر دیکھ رہے کو تو اس کو سکتے نہیں ہے تو بات یہ سابت ہوتی ہے کہ محمد صاحب کا کردار اس وقت کے حساب سے تو ٹھیک رہا ہوگا لیکن آج اگر آپ اسے فالو کر رہے ہیں اس چیز کو تو آپ سرے کے مطلب آپ کو نکال دیا جائے گا اس چیز کو تو بات صرف یہی ہے کہ ہاں پی کے اس وقت کے حساب سے جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اپنا اپنی جماعت بڑھانے کے لیے یا جو بھی ان کے سامنے مسائل आए उसको انہوں نے اس وقت کے حساب سے انہوں نے اس کو سالو کر دیا۔ چلئے بہت شکریہ رندیر صاحب میرے پاس نا وقت ختم ہو گیا ہے پروگرام کا میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے کچھ باتیں ایسی ہیں جو جو باقی توجہ طلب ہیں اپ دوبارہ پھر جی انتیاز ہے نہیں رندیر صاحب نے آخر میں جاتے جاتے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے بالکل غیر مناسب الفاظ تھے کہ اپنی جماعت کو بڑھانے کے لیے انہوں نے ایسا کر دیا ہے بالکل مناسب الفاظ ہیں اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلام. اسوا سلام. ہے آج بھی اسی طرح کا تقلید ہے جس طرح پہلے چودہ سو سال پہلے تھا آج بھی آپ کسی قانون کسی بھی ملک کا قانون اٹھا کے دیکھ لیں اور جو بھی بغاوت کرے گا اس کے ساتھ یہی ہوگا ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہندوستان میں جو ہوا میں اس بات کو بھی نہیں دہرانا چاہتا جو بھی بغاوت کرتا ہے انہوں نے آگے پھر اس کا اس کا اس کا بھی وہی ہوا جو آج سے چودہ سو سال پہلے ہوا یا ویسے بھی جہاں جب بھی کوئی بھی کسی ملک کے خلاف بغاوت کرتا ہے اس کا وہی ہوتا ہے کہ है. جہاں جس درخت پہ آپ بیٹھے ہو جس شاخ پہ آپ بیٹھے اسی کو کاٹ رہے ہو پھر اس کا کیا نتیجہ ہوگا ٹھیک تو میں ہندوستان کی تاریخ کے ایسے واقعات نہیں دہرانا چاہتا نہ میں دلشک نہیں کرنا چاہتا ہوں ہمارے رندیر سنگھ صاحب کی کہ وہاں پہ کیا ہوا اور جو آپریشن ہوئے اس کے بعد اور جو ہندوستان کی گورنمنٹ نے اس کے کیے ان کو میں دہرانا نہیں چاہتا لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی بغاوت کرتا ہے ٹریزن کرتا ہے اس کا وہی حال ہوتا ہے جو میں ہوا دوسری بات رہی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ کا معاملہ تھا جنگ کا معاملہ نہیں تھا یہ है. بغاوت کا معاملہ تھا اس हुँ. وقت ان کے ساتھ جنگ نہیں ہو رہی تھی انہوں, انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کھلی کھلی بغاوت کی اور مسلمانوں جو ایک معاہدہ توڑا اور مسلمانوں کے دشمن کے دش... دش... دش... دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف یہ انہوں نے جنگ جنگ شروع کروائی اور پھر ان کے کہنے پر کہا انہوں نے کہا کہ ہم نے محمد رسول اللہ سے فیصلہ نہیں کروانا انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے فیصلہ نہیں کروانا جب انہوں نے یہ کہہ دیا اگر محمد رسول ساد جان بوجھ کر ان کی بات نہ مانتے تو پھر تو اعتراض بنتا تھا کہ یہ آپ نے ان پر اپنی جونسی سی ہے اپنا حکم ایز بطور حکم آپ نے اپنا حکم جو حکم صادر کیا ہے ایسی بات نہیں ہے بات انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے کسی جاننے والے کو کہیں گے جو ان کے ساتھ جن کے ساتھ ان کے تعلقات تھے ان کو مقرر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی اور انہوں نے ان کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیا تو یہ اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بنتا اور یہ اعتراض ہرگز ہرگز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر بھی نہیں آتا جہاں تک ہم نے کہا کہ یہ بغاوت کا معاملہ تھا اور بغاوت کا معاملہ اسی طرح اس کا سزا دی گئی جس طرح ان کی کتاب میں لکھا ہے اور آج بھی جو بھی کوئی بغاوت کرتا ہے اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے ہمیں بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں ہندوستان میں بھی مثالیں ہیں ساری اور دنیا م... میں یہی جی ہے چلیے بہت شکریہ سامعین یہاں پہ وقت ہے جب ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام سید تعالیٰ بنصر بن عزیز کے خطبۂ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کریں گے اور یہاں پہ ہمارے براہ راست پروگرام کا بھی اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ ہفتے کی شب نو بجے عربی پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے ہفتے کو ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے وہ عربی زبان میں ایک گھنٹے کے لیے براہ راست پروگرام ہے جس میں آپ اپنے سوالات کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سے بنگلہ زبان میں رات کے دس بجے سے گیارہ بجے تک یہ پروگرام ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں کینیڈا اسٹوڈیو سے لے کر حاضر ہوتا ہے دونوں پروگرام براہ راست ہیں دونوں میں آپ اپنے سوالات کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں اتوار کو اردو میں ہم ریڈیو احمدیہ لے کر حاضر ہوتے ہیں آٹھ بجے شب ہماری براہ راست نشریات کا آغاز ہوتا ہے آٹھ بجے سے لے کر اور گیارہ بجے تک عموماً ہم اور آپ براہ راست سات ساتھ ہوتے ہیں پروگرام کا پہلا حصہ ایف ایم ہنڈریڈ پر جبکہ پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اے ایم 530 پر اے ایم 530 اور ایف ایم ان دونوں پروگرامس کی ریکارڈنگ پروگرام ختم ہونے کے کچھ گھنٹوں کے بعد آپ سن سکتے ہیں ہماری آفیشیل ویب سائٹ جس کا نام ہے وائس آف اسلام سی تو وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے پہ نہ صرف یہ کہ آج کے پروگرام بلکہ پچھلے تمام پروگرامس کے ریکارڈنگ بھی ہم آپ کی خدمت میں اپلوڈ کر دیتے ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہے ان پروگرامس کے ریکارڈنگ دوبارہ سنی جا سکتی ہے اسی طرح سے ہمارے وہ کالرس جو ہمیں کال کرتے ہیں اور مزید تحقیق چاہتے ہیں مزید ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ ساتھ بیٹھ کر بھی گفتگو کر لیں تو یہ بھی ممکن ہے میں جب آپ تو آپ ہمارا رابطہ لے سکتے ہیں کنٹرولس کے ساتھ اور کوئی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ اگر ایک ہی شہر میں ہیں تو ہم آپ کو کچھ حوالہ جات کچھ کتابیں کچھ بھی چاہیے ہو تو وہ آپ کو مہیا کی جا سکتی ہیں بسا ممکن نہیں ہوتا کہ صرف پانچ یا سات منٹ میں کسی ایک موضوع پہ سیر حاصل گفتگو کر لی جائے تو یہ موقع بھی آپ کے پاس موجود ہوتا ہے تو سامین ان گزارشات کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے سفیر راجپوت کو ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کی طرف سے آج میرے ساتھ کنٹرولس پہ قیوم صاحب موجود تھے بہت بہت شکریہ آپ کا بھی انشاءاللہ ہفتے کی شب نو بجے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں دوبارہ لے کر حاضر ہوں گے امتیاز صاحب آپ کا بہت شکریہ صادق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہوئے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وا دولا شری کل <سؤال> واشدور شیتا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد ذکر میں سے آج حضرت مستہ بن اس کا ذکر ہوگا ان کا نام آف اور لقب مستہ تھا ان کی والدہ حضط مستہ سلم سخر کی جو حضو بکر ریتلا انہوں کی خالہ ریتا بن تھے کی سحر کی بیٹی تھی حضرت نستہ بن اساسا نے حضرت وبید بن حارث اور ان کے دو بھائیوں حضت فیل فعیل بن حارث حضت حسین بن حارث کے ساتھ مکہ کی طرف ہجرت کی سفر سے پہلے طے تہ پایا کہ یہ لوگ وادیٔ ناجے میں اکٹھی ہوں گے لیکن حز بستہ بن اساثا پیچھے رہ گئے کیونکہ ان کو سفر کے دوران سانپ نے ڈس لیا تھا اگلے دن ان لوگوں کو جو پہلے چلے گئے تھے حز بستہ کے سانپ کے ڈس جانے کی اطلاع ملی پھر یہ لوگ واپس گئے اور انہیں ساتھ لے کر مدینہ آ گئے مدینہ میں سب لوگ حضرت عبد الرحمن بن سلم کے ہاں ٹھہرے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مستہ بن اس اور حضر زید بن مزین کے درمیان مواقع کا رشتہ قائم کیا تھا حضرت مستہ غزوہ بدر سمیت دیگر تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے ہجرت کے آٹھ مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضرتبیدہ بن حارث کو ساٹھ یا ایک روایت مطابق اسی سوار کے ساتھ سواروں کے ساتھ روانہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث کے لیے ایک سفید رنگ کا پرچم باندھا ایک جھنڈا بنایا جسے مستہ بن اس نے اٹھایا اس ذریعہ کا مقصد یہ تھا کی قریش کے ایک تجارتی قافلے کو راہ میں روک لیا جائے قریش کے قافلے کا امیر ابو سفیان تھا بعض کے مطابق اکرما بن ابو جہل اور بعض کے مطابق بکرس بن حفظ تھا اس قافلے میں دو سو آدمی تھے جو مال لے کر جا رہے تھے صحابہ کی جماعت نے رابق وادی پر اس قافلے کو جا لیا اس مقام کو ودان بھی کہا جاتا ہے یہ قافلہ صرف تجارتی قافلہ نہیں تھا بلکہ جنگی سامان سے لیس بھی تھا اور جو آمد ہونی تھی اس قافلے کی وہ بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال ہونی تھی کیونکہ واقعات سے پتہ لگتا ہے کہ وہ پوری طرح تیار تھے باہر یہ لوگ جب گئے تو دونوں فریقوں کے درمیان تیر اندازی کے علاوہ کوئی مقابلہ نہیں ہوا اور لڑائی کے لیے باقاعدہ صاف بندی بھی نہیں ہوئی پہلے بھی اس کا اقتدا ذکر ہو چکا ہے قور صابی کے ذکر میں وہ صحابی جنہوں نے مسلمانوں کی جانب سے پہلا تیر چلایا وہ حسات بن ابھی وکاس تھے اور یہ وہ پہلا تیر تھا جو اسلام کی طرف سے چلایا گیا اس موقع پر حض بقداد بن اسود اور حض ویانہ بن رضوان سیرتم شام اور تاریخ تبری میں اتبا بن رضوان ہے مشرقوں کی جماعت سے نکل کر مسلمانوں میں آ ملے کیونکہ ان دونوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا اور وہ مسلمانوں کی طرف جانا چاہتے تھے رتبیدہ بن حارث کی سرکردگی میں یہ اسلام کا دوسرا ذریعہ تھا <تصفح> تیر اندازی کے بعد دونوں فریق پیچھے ہٹ گئے پہلے بھی خطے کا ذکر ہو چکا ہے اور مشرقین پر مسلمانوں کا اس کا ضرور پڑا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر ہے جو ان کی مدد کر سکتا ہے لہذا وہ خوفزدہ ہو کر واپس چلے گئے اور مسلمانوں نے بھی ان کا پیچھا نہیں کیا کیونکہ مقصد جنگ نہیں تھا صرف ان کو روکنا تھا اور یہ سبق دینا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف اگر تیاری کریں گے تو مسلمان بھی تیار ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر کو اور ابن, ابن الحاس کو پچاس مسک غلط آف فرمایا زمانے میں جو سوتی تھی تھیمت مالکن دیا جاتا تھا آپ <تصحیح> کی وفات چھبیس و طبقہ تو گھبرا گئی ہے تاریخ میں یہ باتیں لکھی ہیں ان کی وفات چھپن برس کی عمر میں چونتیس ہجری میں حضرت عثمان کے دور خلافت میں ہوئی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت علی کے دور خلافت تک زندہ رہے اور حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں شامل ہوئے اور اسی سال سینتیس ہجڑی میں وفات پائی حضرت مستہ وہی شخص ہیں جن کے نام لفقہ کا بندوبست حضرت و بکر کیا کرتے تھے ان کے ذمہ تھا لیکن جب حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی الزام لگایا گیا ان لگانے والوں لگانے والوں میں بستہ بھی شامل ہو گئے اور حضرت و بکر نے اس وقت قسم کھائی کہ آئندہ ان کی کفالت نہیں کریں گے جس پر پھر قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی کہ بلایات علیہ اول الفضل منقم و صاعت یو توقربہ و المساکین ول فی صبیل اللہ والیافو آفو ولی صفو اللہ تو بونا یقفر اللہ و اللہ غفر الرحیم یو تم میں سے صاحب فضیل تو صاحب تفیق اپنے قریبیوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجت کرنے والوں کو کچھ نہ دینے کی قسم نہ کھائیں بس چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخشتے اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا تو بہرحال یہ آیت نازل ہوئی اس پر حضرت وکر دو نے دوبارہ ان کا نانا نفقہ جاری فرما دیا اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی بریت نازل فرما دی تو پھر بہتان لگانے والوں کو سزا بھی دی گئی <تصفح> بعض روایات کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ پر الزام لگانے والے جن اصاب کو کوڑے لگوائے تھے ان میں حز بستہ بھی شامل تھے حضرت مسیمہ علیہ السلّۃ اسلام یہ افقت جو ہے ذکر ہے الزام لگانے کا اس کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ کیونکہ ایک بڑا تاریخی مطلب ایک اہم واقعہ ہے تاریخی دونوں ایک اہم واقعہ ہے اور مسلمانوں کے لیے اس میں سبق بھی ہے اس لیے اس کی تفصیل بھی بڑی لکھی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں قرآن کریم میں آیات بھی نازل فرمائی تو بہرحال حضرت وسیم علیہ السلّت و اسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے اخلاق میں داخل کر رکھا ہے کہ وہ وعید کی پیش گوئی کو توبہ و استغفار اور دعا اور صدقہ سے ٹال دیتا ہے اسی طرح انسان کو بھی اس نے یہی اخلاق, اخلاق سکھائے ہیں عظیم وسیم علیہ السلام نے اس واقعہ کا ذکر کر کے وعدہ اور وعید کے فرق کو ظاہر فرمایا ہے پھر آف فرماتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن شریف اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت جو منافقین نے محض خباصت سے خلاف واقعہ تہمت لگائی تھی اس تذکرے میں باسادہ لو صحابہ بھی شامل ہو گئے تھے مقصد ان کا فتنہ نہیں تھا سادہ لو ہی میں شامل ہو گئے ایک صحابی ایسے تھے کہ حضرت حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے گھر سے دو وقت روٹی کھاتے تھے حضوب وکر نے ان کی اس خطاب پر قسم کھائی تھی اور وہ کے طور پر یہ عہد کر لیا تھا کہ میں اس بے جا حرکت کی سزا میں اس کو کبھی روٹی نہیں دوں گا اس پر یہ آیت نادل ہوئی وافو و جسوہ اللہ تو بونا یاخر اللہ الرکم و غفور الرحیم تب حضرت نے اپنے اس عہد کو توڑ دیا اور بدستور روٹی لگا دی اسی بنا پر اسلامی اخلاق میں داخل ہے ایک مسئلہ حل کیا حضرت حسین نے یہاں کہ اگر وحید کے طور پر کوئی عہد کیا جائے تو اس کا توڑنا حسن اخلاق میں داخل ہے مثلاً وحید کیا ہے فرمایا کہ مسئلہ اگر کوئی اپنے خدمت کی نسبت قسم کھا لے کہ میں اس کو ضرور پچاس جوتے ماروں گا تو اس کی توبہ اور تجربوں پر معاف کرنا سنت اسلام ہے تا تخلق بلہ تخلق و اخلاق اللہ ہو جائے مگر وعدہ کا تخلف جائز نہیں ترک وعدہ پر بعض پرس ہوگی مگر ترک وعید پر نہیں وعدہ وہ ہے جو ایک عہد کیا جاتا ہے جو تمام منفی اور مسود پہلو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے اور اس کی پابندی ضروری ہوتی ہے اس کو توڑنا پھر اس کا پوچھ گچھ بھی ہوگی یا پھر کچھ جرمانہ بھی ہوگا صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ واقع افقا تفصیل کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں اب اس کی تفصیل کیونکہ اہمیت ہے اس لیے میں بیان بھی کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پہ نکلنے کا ارادہ فرماتے تو آپ اپنی بیویوں کے درمیان قرہ ڈالتے پھر جس کا قرا نکلتا آپ اس کو اپنے ساتھ لے جاتے چنانچہ آپ نے ایک حملے کے وقت جو آپ نے کیا ہمارے درمیان کرا ڈالا میرا کرا نکلا حست شف کے فرواتی میرا قرا نکلا میں آپ کے ساتھ گئی اس وقت حجاب کا حکم اتر چکا تھا پردے کا حکم آ تھا میں حودج میں بیٹھائی جاتی اور حودج سمیت اونٹ کے اوپر جو سواری کی جگہ بنائی جاتی ہے کورڈ ہوتی ہے اور ہودش سمیت جو اتاری جاتی کہتی ہیں کہ ہم اسی طرح سفر میں رہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس حملے سے فارغ اور واپس آئے اور ہم مدینے کے قریب ہی تھے کہ ایک رات آپ نے کوچ کا حکم دیا جب لوگوں نے کوچ کر کا اعلان کیا تو میں بھی چل پڑی اور فوج سے آگے نکل گئی پیدلی کہتی ہوں چل پڑی جب میں اپنی حاجت سے فارغ ہوئی کیونکہ فہ حاجت کے لیے جانا تھا ایک طرف ہو کے چلی گئیں تو اپنے عہد کس طرف آئی اور میں نے اپنے سینے کو ہاتھ لگایا تو کیا دیکھتی ہوں کہ زفار کے کالے نگینوں کا ہار میرا گر گیا ہے ایک ہار پہنا ہوا تو گر گیا کہتی میں اس کو واپس لوٹی اپنا ہار ڈھونڈنے کے لیے اور اس کی تلاش نے مجھے روکے کے رکھا تو کچھ وقت لگ گیا اتنے میں وہ لوگ جو میرے اونٹ کو تیار کرتے تھے آئے اور انہوں نے میرا ہودج اٹھا لیا اور وہ ہودج میرے اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوا کرتی تھی وہ خالی تھا وہ سمجھے کہ میں اسی میں ہوں کہتی ہیں کہ عورتیں ان دنوں میں ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھیں بھاری بھرکم نہ تھیں ان کے بدن پر زیادہ گوشت نہ ہوتا تھا وہ تھوڑا ہی سا تو کھانا کھایا کرتی تھیں لوگوں نے جب ہود کو اٹھایا تو اس کے بوجھ کو غیر معمولی نہ سمجھے احساس نہیں ہوا کہ ہلکا ہے حتائشیں فرماتی ہیں کہ انہوں نے اس کو اٹھا لیا اور میں کم عمر لڑکی تھی انہوں نے اونٹ کو بھی اٹھا کے چلا دیا اور خود بھی چل پڑے جب سارا لشکر گزر چکا اس کے بعد میں نے اپنا ہار بھی ڈھونڈ لیا میں ڈیرے کے پر واپس آئی وہاں کوئی بھی نہیں تھا پھر میں اپنے اس ڈیرے کی طرف گئی جس میں میں تھی یعنی وہ جگہ اور میں نے خیال کیا کہ وہ مجھے نہ پائیں گے تو وہیں واپس لوٹ آئیں گے کہتے ہیں بیٹھی ہوئی تھی کہ اسی اسنا میں میری آنکھ لگ گئی میں سو گئی صفوان بھی معطل سلم زخوانی فوج کے پیچھے رہا کرتے تھے ایک آدمی پیچھے ہوتا تھا تاکہ دیکھ لے قافلہ چلا گیا کوئی پیچھے چیز تو نہیں رہ گی کوئی کہتی ہوں صبح میرے ڈیرے پر آئے اور انہوں نے ایک سوئے انسان کا وجود دیکھا اور میرے پاس آئے اور حجاب کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھا کرتے تھے انہوں نے دیکھا ہوا تھا واپس آئے تو انہوں نے انہوں نے پڑھا ان کے انا جب انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی اس کے بعد انہوں پہلے قریب لے آئے اونٹنی اونٹنی بٹھائی میں نے اپنا پاؤں ان کے ہاتھ پر رکھا اور میں اس پر سوار ہو گئی اور وہ اونٹنی کی نکیل پکڑ کر چل پڑے کہتی ہیں یہاں تک کہ ہم فوج میں اس وقت پہنچے جب لوگ ٹھیک دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے ڈیروں میں تھے پھر جس کو ہلاک ہونا تھا ہلاک ہو گیا یعنی اس اس بات پر بعض لوگوں نے الزام لگانے شروع کر دیے غلط قسم کی باتیں حضرت عائشہ کی طرف منسوخ کر دی فرماتی ہیں اس تہمت کا بانی عبداللہ بن ابھی بن سلول تھا ہم مدینہ پہنچے میں وہاں ایک ماہ تک بیمار رہی تہمت لگانے والوں کی باتوں کا لوگ چرچا کرتے رہے اور میری اس بیماری کے اسناح میں جو بات مجھے شک میں ڈالتی تھی وہ یہ تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مہربانی نہیں دیکھتی تھی جو میں نے جو میں آپ سے اپنی بیماری میں دیکھا کرتی تھی بڑا چرچا ہو گیا تہمت لگائی مشہوری ہو گئی آنسلم تک تک بھی باتیں پہنچی کہتے ہیں وہ عام سلم کا جو سلوک تھا بیماری میں میرے ساتھ وہ مجھے وہ نظر نہیں آتا تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا آپ صرف اندر آتے اور السلام علیکم کہتے پھر پوچھتے کہ اب وہ کیسی ہے مجھے اس میں تو کچھ بھی علم نہ تھا یہاں تک کہ جب اور وہ بھی ان کے والدین سے پوچھ لیتے یہاں تک کہ جب میں نے بیماری سے شفا پائی کہ نکاحت کی حالت میں تھی کہ میں اور عمر مستہ مناسے کی طرف گئیں جو غذائ حاجت کی جگہ تھی ہم رات کو ہی نکلا کرتے تھے اور یہ اس وقت سے پہلے کی بات ہے جب ہم نے اپنے گھروں میں گھروں کے قریب عید الخلاء بنائے تھے زمانے میں رفاع حاجت کے لیے لوگ باہر جایا کرتے تھے اور رات کو عورتیں نکلا کرتی تھیں جب اندھیرا پھیل جائے کہتی ہیں اس سے قبل ہماری ہماری حالت پہلے اربوں کی سی جنگل میں یا باہر جا کر کدائے حاضر کیا کرتے تھے میں اور عمر مستہ بن تبی رحم دونوں جا رہی تھیں کہ اتنے میں وہ اپنی اوڑھنی سے اٹکی اور ٹھوکر کھائی تب بولی کہ مستہ بد نصیب ہو میں نے اس کہ کیا بری بات کی ہے تم نے کیا تو ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہے جو جنگ بدر میں موجود تھا اس نے کہا کہ عریب بھولی بھالی لڑکی کیا تم نے نہیں سنا جو لوگوں نے افترا کیا ہے تب اس نے مجھے تومت لگانے والوں کی بات سنائی کہ یہ الزام تمہارے پہ لگایا گیا ہے بیماری اسی کہتی ہوں, ابھی اٹھی تھی نکاح تو تھی یہ بات کے میری بیماری بڑھ گئی جب اپنے گھر لوٹی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے آپ نے اسلام علیکم کہا اور آپ نے پوچھا اب تم کیسی ہو میں نے کہا مجھے اپنے والدین کے پاس جانے کی اجازت دیں کہتی تھی کہ میں اس وقت یہ چاہتی تھی کہ میں ان کے پاس جا کر ان کی نسبت معلوم اس کی نسبت معلوم کروں یعنی یہ الزام چل لگایا آپ صلی اللہ نے مجھے اجازت دے دی میں اپنے والدین کے پاس آئی تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں میری ماں نے کہا کہ بیٹی اس بات سے اپنی جان کو جنجال میں نہ ڈالو ہلکان نہ کرو ان سے رہو اللہ کی قسم کم ہی ایسا ہوا ہے کہ کبھی کسی شخص کے پاس کوئی خوبصورت عورت ہو بیوی ہو اس کی جسے وہ محبت بھی رکھے اور اس کی سوکنے بھی ہوں اور پھر اس کے بےخلاف باتیں نہ کیں کریں لوگ میں نے کہا سستاشے کہتی ہیں میں نے اس پہ کہا کہ سبحان اللہ لوگ ایسی بات کا چرچا کر رہے ہیں پھر کہتی ہیں کہ میں نے وہ رات اس طرح کاٹی کہ صبح تک میرے آنسو نہیں تھوں میں اتنا بڑا الزام مجھ پہ لگایا ساری رات مجھے نیند نہیں آئی اور میں روتی رہی جب صبح اٹھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید کو بلایا اس وقت جب وحی کے آنے میں دیر ہوئی تا ان دونوں سے اپنی بیوی کو چھوڑنے کے بارے میں مشورہ کریں یعنی یہ فیصلہ کہ السا الزام لگایا ہے. آیا ان کو رکھوں یا نہ رکھوں اسامہ نے تو آپ کو اس محبت کی بنا پر مشورہ دیا جو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے تھی اسامہ نے کہا کہ یا رسول آپ کی بیوی ہیں اور ہم اللہ کی قسم سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں جانتے ہم نے تو کوئی ایب نہیں دیکھا لیکن علی بن ابی طالب نے کہا حسائشیں کہتی ہیں کہ علی بن نبی طالب نے کہا کہ رسول اللہ اللہ تعالی نے آپ پر کچھ تنگی نہیں رکھی در تیز تیز طبیعت کے تھے اس لیے انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ پر کبھی تنگی نہیں رکھی اور اس کے سوا اور, اور اور عورتیں بھی بہت ہیں پھر آپ نے حضرتری نے یہ کہا کہ اس خادمہ سے پوچھئے جو خادمہ تھی حضرت عائشہ کی ان سے پوچھو یہ کیسی ہیں پوچھیں کیسی ہیں وہ آپ سے سشت کہہ دے گی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا خادمہ تھی وہ اور آپ نے کہا بریرہ کیا تم نے اس میں یعنی حضرت عائشہ میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو تمہیں شبہ میں ڈالے بریرہ نے کہا کہ ہرگز نہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ میں اس سے زیادہ کوئی اور بات نہیں دیکھی جس کو میں ان کے لیے معیوب سمجھوں کہ وہ کم عمر لڑکی ہے یعنی آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہے ذرا بےپرواہی ہے اور اتنی اتنا گہری نیند آتی ہے ان کو کہ گھر کی بکری آتی ہے اور وہ اسے کھا جاتی ہے یہ ایک مثال دے کے ان کی بتایا کہ کوئی برائی تو نہیں ہے لیکن یہ کمزوری ہے نیند غلط جاتی ہے یہ سن کر اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب فرمایا اور عبداللہ بن ابئی بن سلول کی شکایت کی اور رسول اس نے کیونکہ اسی نے مشہور کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو کون سنبھالے جس نے میری بیوی کے بارے میں مجھے دکھ دیا ہے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اپنی بیوی میں سوائے بھلائی کے اور کوئی بات مجھے معلوم نہیں اور ان لوگوں نے ایسے شخص کا ذکر کیا ہے جس کی بابت ہی مجھے بھلائی کے سوا کوئی علم نہیں ہفتائشہ کے بارے میں اور میرے گھر والوں کے پاس جو یعنی کہ جس پہ جام لگایا اور میرے گھر والوں کے پاس جب وہ آیا کرتے میرے ساتھ ہی آتے اس پر سات دن مواد کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ با خدا میں اس سے آپ کو بدلہ لوں گا جس نے یہ الزام لگایا ہے اگر وہ اوس کا ہوا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا اگر وہ ہمارے بھائیوں خزرج سے ہوا تو جو بھی آپ ہمیں حکم دیں گے ہم آپ کو حکم و لائیں گے اس پر سات دن عبادہ کھڑے ہوئے اور وہ خزرش کے ویلا کے سردار تھے اور اس سے پہلے وہ اچھے آدمی تھے لیکن قومی عزت نے انہیں بھڑکایا اور انہوں نے کہا تم نے غلط کہا اللہ کی قسم تم اسے نہیں مارو گے اور نہ ایسا کر ہو گے بحث شروع ہوگی اس پر وہ سید بن حزیر کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا تیسرا شخص کھڑا ہو گیا کہ تم نے غلط کہا ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم ہم اسے ضرور مار ڈالیں گے جس نے بھی الزام لگایا ہے اور پھر یہاں تک کہہ دیا کہ تو, تو منافق ہے جو منافقوں کی طرف سے جھگڑتا ہے اس پر دونوں قبیلے اوس اور خدرش بھڑک اٹھے آپس میں غصے میں آ گئے دعش میں آ گئے لڑائی شروع ہو گئی یہاں تک کہ وہ شروع تو نہیں ہوئی لیکن قریب تھے لڑنے کے کہتے ہیں لڑنے پر آمادہ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے تھے آپ اترے اور ان کو ٹھنڈا کیا یہاں تک کہ خاموش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو رہے التعشہ کہتی ہیں یہ روایت چل رہی ہے بخاری کی روایت لمبی کہ میں سارا دن روتی رہی نہ میرے آنسو تھمتے اور نہ مجھے نیند آتی میرے ماں باپ میرے پاس آ گئے میں دو راتیں اور ایک دن اتنا روئی کہ میں سمجھی کہ رونا میرے جگر کو شک کر دے گا ختم ہو جاؤں گی میں کہتی تھی کہ اسی اسنا میں وہ دونوں میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے نہیں, ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی کہ اتنے میں ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت چاہیے میں نے اسے اجازت دے دی وہ بھی میرے وہ بھی بیٹھ کر میرے ساتھ رونے لگی ہم اسی حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے اور بیٹھ گئے تو بول کے گھر میں اور اس سے پہلے جس دن مجھ پر تومت لگائی گئی تھی آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے اس دن بیٹھے اس سے پہلے نہیں بیٹھے کبھی بھی ہم دور سے ہال پوچھ کے چلے جایا کرتے تھے یا ملازمت سے ہال پوچھ کے چلے جایا کرتے تھے اور گھر جب آ گئی ہیں تو وہاں پوچھتے تھے دوبارہ اس دن آئے اور کہتی میرے پاس بیٹھے اور آپ ایک مہینہ منتظر رہے جس دن سے مجھ کو دومت لگائی گئی تھی اور میرے پاس نہیں بیٹھے تھے ایک مہینہ منتظر رہے مگر میرے متعلق آپ کو کوئی وہی نہ ہوئی جسٹن ان سے الزام لگا تھا مہینہ گزر گیا تقریبا اور آپ بیٹھے نہیں تھے لیکن اس دن آ کے بیٹھے اور آدر صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بتا دے گا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے احتشاہت پڑھا پھر آپ نے مجھے فرمایا کہ عائشہ مجھے تمہارے متعلق یہ بات پہنچی ہے پہلی دن دفعہ یہ بات کی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے التائشہ سے سو اگر تم بری ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں بری فرمائے گا اور اگر تم سے کوئی کمزوری ہو گئی ہے تو اللہ سے مغفرت مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اس کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پہ رحم کرتا ہے کہتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ختم کر لی تو میرے آنسو خشک ہو گئے پہلے بہت, بہت, بہت روڑی تھی یہاں تک کہ آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی محسوس نہ ہوا میں نے اپنے باپ سے کہا اس وقت ابو کرا تائشہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے جواب دیجیے انہوں نے کہا با خدا میں نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ سے کیا کہوں کیا بات کروں کیا جواب دوں یہی بھی چاہتی ہوں گی نا کہ میری بریعت کا جواب دیں پھر میں نے اپنی ماں سے کہا آپ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نے فرمایا ہے کہ میری طرف سے اس کا جواب دیں انہوں نے کہا بخدا میں نہیں جانتی کہ میں رسول اللہ صلی وسلم سے کیا کہوں حسائشہ کہتی تھیں کہ میں کہوں اور لڑکی تھی قرآن مجید کا اس وقت زیادہ مجھے علم نہیں تھا بہرحال میں نے کہا اس وقت اس کے باوجود بخدا مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں نے وہ بات سنی ہے جس کا لوگ آپس میں تذکرہ کرتے ہیں یعنی یہ الزام لگایا گیا ہے مجھ پر بڑا گندہ اور آپ کے دلوں میں وہ بات بیٹھ گئی ہے آپ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ الزام لگائے شاید صحیح نہ ہو اور آپ نے اسے درست سمجھ لیا بلکہ ہے بلکہ یہ کہتے ہیں میں نے کہا ہے کہ آپ نے شاید سمجھ لیا کہ درست ہے اور اگر میں آپ سے کہوں کہ میں بری ہوں میں نے کچھ نہیں کیا ایسی بات اور اللہ جانتا ہے کہ میں فی الواقعہ بری ہوں تو آپ مجھے اس میں سچا نہیں سمجھیں گے کیونکہ اتنا مشہور ہو چکا ہے اور اتنا زیادہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ شاید ہو جائے اگر میں سچی نہیں ہوں اور اگر میں آپ کے پاس کسی بات کا اقرار کر لوں حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں اور میں نے کام نہیں کی ایسی کوئی غلط حرکت نہیں کی تو آپ مگر آپ اس اقرار پہ مجھے سچا سمجھ لیں گے اگر اقرار کر لوں آپ سچا سمجھ لیں شاید کہ ہاں ٹھیک ہی ہوگی بات کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اپنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثال نہیں پاتی سوائے یوسف کے بات کی انہوں نے کہا تھا کہ صبر کرنا ہی اچھا ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے جو یعقوب نے تھا بھائیوں کے یوسف کے کہ اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے اس بات میں تم لوگ بیان کر رہے تھے کہتی میں نے آیت پڑ دی اس کے بعد میں ایک طرف ہٹ کر اپنے بستر پر آ گئی اور میں امید کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بری کرے گا جانتی تھی میں بے گناہ ہوں اللہ تعالیٰ بری کرے گا لیکن کہتی ہے کہ بخدا مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ میرے متعلق بھی کوئی وہی نازل ہوگی یہ تو خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ بری کر دے گا لیکن یہ خیال نہیں تھا کہ اس حد تک یہاں تک ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ وہی نازل کرے میری بریت کے بارے میں بلکہ اپنے میں اپنے خیال میں اس سے بہت ادنا تھی کہ میری نسبت قرآن کریم بیان میں بیان کیا جائے میں اس قابل نہیں سمجھتی تھی اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں میرے بارے میں کوئی وہی کرے لیکن مجھے یہ امید ضرور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں کوئی ایسی خواب دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بری قرار دیتا ہے دائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم آپ ابھی بیٹھنے کی جگہ سے الگ نہیں ہوئے تھے اور نہ اہل بیت میں سے کوئی باہر گیا تھا کہ اتنے میں آپ پر وہی نازل ہوئی اور سخت تکلیف آپ کو ہوا کرتی تھی وہی کے دوران وہ آپ کو ہونے لگی آپ کو اتنا پسینہ آتا تھا کہ سردی کے دن میں بھی آپ سے پسینہ موتیوں کی طرح ٹپکتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کی حالت جاتی رہی تو آپ مسکرا رہے تھے اور پہلی بات جو آپ نے فرمائی یہ تھی کہ عائشہ اللہ کا شکر بجا لاؤ کیونکہ اللہ نے تمہاری بریت کر دی ہے کہتی ہے سو میری ماں نے مجھ سے کہا اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ میں نے کہا اللہ کی قسم ہرگز نہیں میں ان کے پاس اٹھ کر نہیں جاؤں گی اور اللہ کے سوا کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی اللہ تعالی نے وہی کی تھی وہ لوگ یعنی کہ جنہوں نے بہتان باندھا ہے وہ تم میں سے ایک جتھا ہے جب اللہ تعالی نے میری بریت میں وہی نازل کی تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اور وہ مستہ بن اس کو بوجہ اس کے قریبی ہونے کے خرچ دیا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم جو مستہ نے عائشہ پر اشترا کیا ہے میں اس کے بعد اب اس کو اب کوئی خرچ نہیں دوں گا مگر اللہ تعالی نے فرمایا یعنی وہ آیت نادل ہوئی سورہ نور کی اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے صاحب فضیلت پہلی ترجمہ پڑھ دیا میں نے اس کا ہدایت پڑھ دی ہے تمہیں صاحب فضیلت اور صاحب توفیق اپنے قریبیوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں عجت کرنے والوں کو کچھ نہ دینے کی قسم نہ کھائیں بس چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے حضرت ہو کر کہنے لگے کہ کیوں نہیں اللہ کی قسم میں ضرور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی پرد و پوشی کرتے ہوئے مجھے بخش دے مستہ کو جو خوراک کو دیا کرتے تھے پھر ملنے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بن جہش سے بھی میرے معاملے کے بارے میں پوچھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینب تم کیا سمجھتی ہو جو تم نے دیکھا ہے وہ کہتی ہیں یار رسول اللہ میں اپنی شنوائی اور بنائی محفوظ رکھوں گی میں تو عائشہ کو یعنی کہ میں نے کبھی نہیں کہہ سکتی کہ عشہ کو میں نے تو عائشہ کو پاک دامن ہی سمجھا ہے اپنے کانوں کو اور آنکھوں کو میں محفوظ سمجھتی ہوں اور ہمیشہ محفوظ رکھوں گی میں غلط باتیں نہیں کہہ سکتی کہتی ہیں میں نے تو عاشع کو پاک دامن ہی سمجھتی ہوں پاک دامن ہی دیکھا ہے اور سمجھتی بھی ہوں تاشہ کہتی تھیں کہ یہی زینب وہ تھیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے میری برابری کیا کرتی تھیں اللہ نے انہیں پرہیز کاری کی وجہ سے بچائے رکھا اور ان کی بہن ہمنا بنتجاش ان کی طرفداری میں جھگڑتی تھی اور ہلاک ہو گئی یعنی جن لوگوں نے الزام لگایا تھا ان کی طرفداری داری کری تھی اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہلاک ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے خاتم الدین میں جو میں یہ واقعہ بیان فرمایا ہے جو پہلے میں بخاری کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں حضرت عائشہ کے بات زائد بات جو انہوں نے اس میں فرمائی ہے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب کہتی ہیں این اللہ عنجم پڑھا ان صحابی نے تو میں جاگ اٹھی تو اور میں نے اس وقت دیکھتی جھٹ اپنا منہ کیونکہ پردے کا حکم جاری ہو گیا تھا اپنا منہ اپنی اوڑھنی سے ڈھانک لیا اور خدا کی قسم اس نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی انہوں نے بات بھی کوئی نہیں کی اور نہ میں نے اس کلمہ کے سوا ان کے منہ سے کوئی اور الفاظ سنائے یعنی ان لہراجے ان کے سوا اس کے بعد وہ اپنے اونٹ کو آگے لایا اور میرے قریب اسے بٹھا دیا اور اس نے اونٹ کے دونوں گھٹنوں پر اپنا پاؤں رکھ دیا تاکہ وہ اچانک نہ اٹھ سکے چنانچہ میں اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی وہاں بخاری میں یہ تھا کہ ہاتھ پہ پاؤں رکھ کے چڑھی جہاں یہ ہے کہ انہوں نے اونٹ کے آگے گھٹنوں گٹھنے پہ پاؤں بھی رکھ دیا تاکہ اونٹ جا ایک دم نہ اٹھ جائے جیسا کہ حسدائشہ نے بیان فرمایا ہے کہ میرے بارے میں خود تعالیٰ لگی وہی کی بڑی اہمیت تھی میرے لیے حزدائشہ کہتی میرے لیے تو اس بھئی کی بڑی اہمیت تھی مجھے اس کی توقع نہیں تھی بہرحال یہ ایک اہم واقعہ تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل پر ایک بہت بڑا الزام لگایا الزام لگایا گیا تھا حضرت عائشہ کا ایک خاص مقام تھا اور مقام اس وجہ بھی تھا کہ وہ صلی اللہ خرمایا کہ وہی بھی مجھے سب سے زیادہ عائشہ کی حجرے میں ہوتی ہے اور سورہ نور میں نظام لگانے والوں کے بارے میں مومنوں کے رد عمل جو ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے دس گیارہ آیتیں ہیں اس بارے میں مکمل بہرحال عائشہ نے جس آیت کا حوالہ دیا ہے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مسلم عہد نے فرمایا کہ اور جو اس میں اس واقعے کے علاوہ جو بیان کر چکا ہوں حدیث کے حوالے سے جو زائد باتیں ہیں وہ بیان کرتا ہوں اول پہلے تو آیت پڑھ دوں کہ آیت یہ ہے کہ ان دينہ جاؤ بلف كے اسپتم انكو لاتا سبو ہو لاتا سبو ہو شرقم بھل ہو با خير الكم لاتا سبو شر القُم بل ہوا خیر الکوم لکھرین مک تصبا لک اللہ امرین مین مک تصبا منل اس میں عذاب تو نظی یعنی یقیناً وہ لوگ جو جھوٹ گھڑ لائے تم میں سے ایک گروہ ہے اس معاملہ کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے ان میں سے ہر شخص کے لیے ہے جو اس نے گناہ کمایا جبکہ ان میں سے وہ جو اس کے بیشتر کے ذمہ دار ہیں اس کے لیے بہت بڑا عذاب مقدر ہے اس کے آگے پھر مزیدہ آہتمیہ بڑی تفصیل سے بیان ہو گیا بہرحال اس کی سیر میں سارا واقعہ بیان کیا ہے اور پھر آپ نے یہ لکھا کہ جب مدینہ پہنچے عبداللہ بن اوئی بن سلول اور اس کے ساتھیوں نے مشور کر دیا کہ حضائشہ ناوز وِلّہ جان بوجھ کر پیچھے رہی تھیں اور ان کو صفوان سے تعلق تھا جو لے کے آئے تھے اونٹ بعد میں لکھتے ہیں کہ یہ شور اتنا بڑھا کہ باد صحابہ بھی نادانی سے ان کے ساتھ مل گئے جن میں سے ایک حسان بن ثابت ہیں اور دوسرے مستہ بن اساثہ اسی طرح ایک صحابیہ بنت جہاش تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھیں حزت عشہ رضا کو چونکہ اس حادثے سے صدمہ سخت ہوا تھا اور وہ چھوٹی عمر میں ایک ایسے جنگل میں تنہا رہ گئی تھیں جہاں ہو کا عالم تھا اور مدینہ پہنچ کر اس صدمہ سے بیمار ہو گئیں یہ بھی ایک جو خوف تھا تنہائی کا ایک ڈر تھا اس مسلمہ عورت نے لکھا ہے کہ بیماری کی وجہ یہ بھی ہے ادھر ان کے متعلق منافقین میں کھچ پکتی رہی آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پہنچ گئیں آپ نے حضرت حستائشہ کی بیماری کو دیکھ کر آپ ہفتہ کی بیماری کو دیکھ کر ان سے دریافت بھی فرما سکتے تھے بیماری تھی اس پوچھا بھی نہیں کہ کیا باتیں کر رہے ہیں منافقین ادھر دن بہ دن باتیں زیادہ بڑھتی جاتی تھیں حزت عشہ الزانہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ کر حیران ہوتی کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھلاتے تو آپ کا چہرہ اترا ہوا ہوتا تھا اور مجھ سے بات کوئی بات نہیں کرتے تھے بڑے پریشان چہرہ ہوتا تھا کہتی ہیں اور دوسروں سے حال میرا پوچھ کے چلے جاتے تھے کہتی میں آپ کی اجازت سے ایک دن اپنے والدین کے ہاں چلی گئی اور پھر وہی غذائی حاجت والا واقعہ ہوا جو رشتے دار تھے ان کے ساتھ بات جاتی تھی انہوں نے اس نے اپنے بیٹے مستہ کے نام لے کر کہا کہ اس کا برا ہو حضرت عائشہ نے اس پہ کہا کہ ایسا کیوں کہتی ہو اس نے کہا کہ ایسا کیوں نہ کہوں تمہیں پتہ نہیں کہ وہ تو اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو مسلم عورت لکھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے وہ عورت کوئی موقع نکالنا چاہتی تھی کہ بات کہے حضرت عائشہ کو بات بتائے کہ کیوں کیا الزام لگ رہے ہیں پہ کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا جب حسطائشہ نے سے یہ بات سنی تو انہیں بڑا سخت صدمہ ہوا واپس آ گئیں جیسا کہ پہلے انہوں نے ذکر کیا بڑی نکات تھی مجھے جوں توں کر کے گھر تو پہنچیں مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیماری پھر زور پکڑ گئی بہرحال پھر آگے واقعہ اب بیان کرتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر حضرت علی اور اسامہ بن زید کو بلا کر مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے حضرت عمر اور اسامہ بن زید دونوں نے کہا کہ یہ منافقوں کی پھیلائی ہوئی بات ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں لیکن حضرت علی کی طبیعت تیز تھی انہوں نے کہا کہ بات کوئی ہو یا نہ ہو آپ کو ایسی عورت سے جس پر اتحام لگ چکا ہے تعلق رکھنے کی کیا ضرورت ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا, کہا جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ آپ ان کی لونڈی سے پوچھ لیں اگر کوئی بات ہوئی تو وہ بتا دے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی لانڈی بریلا سے پوچھا کیا تجھے عائشہ کا کوئی عیب معلوم ہے اس نے کہا عائشہ کا سوائے اس کے اور کوئی ایب نہیں کہ کم کی وجہ سے وہ سو جاتی ہیں اور وہی واقعہ بیان کیا پھر نیند جلدی غلبہ جاتا ہے اور گہری نیند آتی ہے بہر القید نے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے صحابہ کو جمع کیا اور پھر مجھے فرمایا کہ کوئی ہے جو مجھے اس شخص سے بچائے جس نے مجھے دکھ دیا ہے اس سے اس سے مرادہ آپ کی عبداللہ بن ابی بن سلول سے تھی کہ اس نے دکھ دیا ہے حضات بن مواز جو اوس قبیلہ کے سردار تھے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر وہ شخص ہم میں سے ہے تو ہم اس کو مارنے کے لیے تیار ہیں اور اگر وہ خدرج سے میں سے ہے تب بھی اس کو مارنے کے لیے تیار ہیں مسلم وہ کہتے ہیں کہ شیطان تو ہر وقت فتنہ ڈلوانے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتا ہے اس موقع پہ بھی شیطان نیچوں کا خدرج کو یہ خیال نہ آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے کتنا صدمہ پہنچا ہے انہوں نے جب یہ سعد نے بات کی سعد بن مواز نے یہ بات کی تو دوسرے قبیلے کو غصہ آ گیا چنانچہ سات بن عبادہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سات بن مواد سے کہا کہ تم ہمارے آدمی کو نہیں مار سکتے اور نہ تمہاری طاقت ہے کہ ایسا کر سکو اس مقابلے میں دوسرے صحابی بھی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم اسے مار ڈالیں گے اور دیکھیں گے کون اسے بچاتا ہے بس مسلم اور لکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ مقابلہ باتوں تک ہی رہتا اوس اور خدرت نے میانوں سے تلواریں نکالنی شروع کر دیں باقاعدہ جنگ ہونے لگی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشکل سے ان کو ٹھنڈا کیا اوس کہتے تھے کہ جس شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا ہے اس کو ہم مار ڈالیں گے اور خدرج کہتے تھے کہ تم یہ بات اخلاص سے نہیں کرتے چونکہ تم جانتے ہو کہ ہم میں سے ہے اس لیے یہ بات کہتے ہو بہرحال یہ بات بھی ثابت ہے کہ ان دونوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی تھی مگر شیطان نے فتنہ پیدا کر دیا تو مسلم میں لکھتے ہیں کہ اس وقت کیا حال اس وقت کی حالت کے متعلق ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ کیسی دردناک ہوگی حالت ادھر ادھر رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اعضاء پہنچ رہی تھی اور ادھر مسلمانوں میں تلوار چلنے تک نوت پہنچی ہوئی تھی تو یہ حالت شیطان کر دیتا ہے واضح نیکوں میں بھی اور پھر بہرحال آگے پھر حض مسلم بہت بیان کرتے ہیں وہی واقعہ جو حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت عائشہ سے پوچھا سارا واقعہ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں مان لوں گی تو جھوٹ کہوں گی اگر اپنے آپ کو بری ثابت کروں گی آپ لوگ یقین نہیں کریں گے تو اس وقت میں وہی کہتی ہیں جو حز یوسف کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ حصبر جمیل الولہ المستان کہ اچھی طرح صبر کرنا ہی میرے لیے مناسب ہے اور اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ اسے مدد مانگی جا سکتی ہے اور مانگی جاتی ہے کہتے ہیں ازت بیان کرتے ہیں کہ الزائشہ نے یہ کہا اور ازتائشہ نے کہا کہ وہاں سے اٹھ کے میں اپنے بستر پہ آ اس پر بعض پھر یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے پہلے ابھی پڑھی ہے کہ لوگ وہ لوگ جنہوں نے خطرناک جھوٹ بولا ہے وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے اگر تم اس کے اس الزام کو اپنے لیے کسی خرابی کا مجھے نہ سمجھو بلکہ خیر کا مجھے سمجھو کیونکہ اس الزام کی وجہ سے جھوٹا الزام لگانے والوں کی سزاؤں کا جلدی ذکر ہو گیا اور تمہیں ایک پر حکمت تعلیم مل گئی اور یقیناً اس میں سے ہر شخص اپنے اپنے گناہ کے مطابق سزا پائے گا اور جو شخص اس گناہ کے بڑے حصے کا ذمہ دار ہے اس کو بہت بڑا عذاب ملے گا تو بہرحال اس وہی کے بعد آن کا بچی روشن ہوا اور اس وقت حست عائشہ کہتی ہیں میری والدہ نے کہا کہ آن سر کا شکر کرو تو میں نے یہی کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کروں گی بہرحال جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے حضرت مسلم بہت نے بھی ایک جگہ ہے خطے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ پر الزام لگانے کی وجہ سے تین اشخاص کو کوڑے لگے تھے جن میں سے ایک حسان بن ثابت تھے جو آدھا دراصل ان کے شاعر آدمی تھے ایک مستہ تھے جو حضرت عائشہ کے چچا اور حستابو بکر خالہ بھائی تھا اور وہ اس قدر غریب آدمی تھا کہ حضرت حضتبوبر کے گھر میں ہی رہتا تھا وہیں کھانا, کھانا کھاتا تھا آپ ہی ان کے لیے کپڑے بنواتے تھے اور ایک عورت تھی ان تینوں کو سزا ہوئی اور سونم نبی داؤد نے بھی اس سزا کا ذکر ہے اور بہرحال بعض کے نزدیک سزا ہوئی بعض کے نزدیک نہیں ہوئی لیکن یہ صحابہ جو تھے سزا ہوئی یا نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا جو دنیاوی سزا تھی وہ ملنی تھی وہ مل گئی اور بعد کے وضوعات میں بھی جیسا کہ میں نے بتایا یہ شامل ہوئے اور بدری صاحب تھے ان کا ایک بڑا بستہ کا ایک بڑا مقام تھا اللہ تعالی نے انجام ان کا بخیر کیا اور اس مقام کو قائم رکھا اور قائم فرمایا اللہ تعالی ان کے آز... فرماتا چلے جائے الحمدللہ الحمد للہ معلین میا پلا لَهُ وما هي الذي له ونشهد الله لا اله إلا الله ونشهد أنه محمدا مبدوه إبعاد الله رحمكم الله ان محمدا مبعث رسول وعبد الله ارحمكم الله من الله يأمر بالعدل والنساء لکوم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 احمدی یا زندہ بار احمدی ہے زندہ بار احمدی زندہ بار کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گانا اور کوئی اب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 دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمد یا زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ بار دندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زند زندہ آباد احمد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ احمدیت زندہ باد احمدیت زند